عالمی کا عمل استاذ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد صاحب کسی کامن برکات کو ملا لیا آپ کے عمل سے قبل انتہائی محبت ہے کہ کے ساتھ استقبال کیجیے نارے تحیر نارے نرے نارے تحصیر نارے, رشالت, نارے, تحقیم, نارے ہم و درود تو بعد اس آجر دی دعا ہے کادر مطلق جلا جلال بار کا نشیش ہر دانشتہ نہ دانا نشتا خطا معاف فرمائے حق صدق اور سد قور سواب فرماوے نفس اور شیطان در تو اپنی رحمت دی پناح بخش اج کا روحانی اجتماع ایک مثالی اجتماع ہے اتنا خراب موسم اندر اس ہجوم شوق نار دینی جلسے دا منعقد ہونا منعقد کرنا کہ پاکستان دے اندر ایک مثال قائم ہوئی چنگے بڑے موسم اندر گواہی نہیں دے دے موسم انسم جلال پور بھٹیاں تک کے دوستہ باب دا قافلے کی شکل تشریف لیا اونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صاحب صلی اللہ تعالی وسلم دی امت کے دی دے دی اندر دینی کشش پیدا فرما دیتی اسے دی کشش کا کمال ہو سکتا ہے یہ نہ میری تقریر دا کمال ہے نہ کسی محنت دا کمال ہے صرف اللہ تعالی دا فضل ہے اس نے ایک کھچ پا دیتی دینے ہک دحبت دی لوگ پا چی اور وہ کچھے لگے اوندے نے اللہ تبارک و تعالی ساڈے ذوق شوق نو مزید ترقی فرماوے آمین آمین میں تے بڑا کڈایا ہے بہت کڈایا ہے میں نفس دے پنجے گرفتار ہو چکے آسا لیکن تواڈے تے جڑا اللہ تعالی فضل فرمایا کہ تساں اپنے نفس دا شکار نہیں ہو سکے تو اسے میرے تو باذیت جت کے من کھچ لے مین ہے ہاں میں اللہ تعالی دی بار گاہ دندار بن سکنا تسا نہیں بن سکتے کیونکہ تصا نے اللہ تعالی دی دین ہر طرح دی رکاوٹ جیڑی نا اس دور کر کے تے شرکت فرمائی میں آدی... آیا وحا? اپنے شوق نال نہیں آیا تسا اپنے شوق نال آئے سڈا نمبر ود گیا میں گھٹ گیا ہوں میں ندام دعا فرماؤ کہ اللہ تبارک و وطالا میں نفس شیطان تو نجات بخش دوستو چھاپا دے نوجوان ساتھیاں ساتھی جدو جہد محنت اور اپنے سبیر صاحب ہو رہی زور صاحب ہو رہی پنڈ ہے حضرات اتوں کے چھاپانے کے ساتھی او تو قائد نے نا اس جلسے یہ خاص محام نے جنہ کا میں ذکر ہے اللہ تعالی حضور دے گلاموں کا سدکا سب, سب دی محنت شرف قبول بخشے یہ محرم شریف کا مبارک مہینہ ہے اس مہینے دے اندر رافیا شیا کی طرفوں جو کچھ اہل سنت پہ حملے ہوتے دے یعنی اہل سنت دے مذہب کے اوپر اُنا حملے ان حمل کا دفاع کیا کرنا ضروری اور جو رفز اور تشیو آہل سنت و جماعت کے عوام اچ داخل ہو چکی ہے اور ان رفضیت چلوت ہو چکی ہے انہوں کے اقیدے نو اس مہینے بچاونا فرد ہے جہل مکرر ذاخران دی پیروی کرناڑے والے ملان انہوں نے تھوڑے مذہب کے لوگوں بگاڑ دتا ہے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 اندر کوئی مذہب دین نہیں رہا جس سے کائم رہے یہ دسے جو کسی نے جڑے اندر دسن والے نے وہ خود رہزن نے وہ خود بد عقیدہ ہو چکے نے اس وقت دے اکثر ملہ بریلوی نیچلی نے اور ندوی نے انہیں سنت و جماعت دا عقیدہ نہیں رہا نیچری عقید رکھ والے دی موٹی نشانی ہے کہ وہ سیاست کے دی دین والا دا سمجھے یعنی وہ سمجھے گا کہ حکومتی معاملات دین دا تعلق نہیں لہذا سا فلانے نال بھی اتحاد ہے سی سیاسی اتحاد ہے فلانے بھی بھی سیاسی تیاد ہے کافران یہودیاں، عیسائیاں ہر کسے نال کسی جی دنیاوی بھی سیاسی تیاد ہے یہ سمجھ لو کہ نیچری بندہ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 شیطانہ تے خنزیران دی موٹی نشانی ہے کہ لا مذہب ہو چکے ہیں اور نیچری ہو چکے ہیں اور انہوں کے کول اہل سنت و جماعت مذہب حق نہیں رہا موٹی جی نشانی ہے مزید حالت میں اگاں اگاہ ان خباست بیان گا نے کس حد تک اسلام اور مذہب اہل سنت نگاڑیا میں اگا ہلت اسلام با مقابلہ کفر اور مذہب اہل سنت بقابلہ با فرق باطلا باقی باطل فرقے جڑے آن ان دے مقابلے چ بولیا جائے گا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 سل سنت یا اہل سنت اسلام اہل اسلام دا یہ فرق ہے شہ کوئی ہے لیکن اعتباری فرق ہے کہ کفر کے مقابلے میں اسلام کافر مقابلے مسلمان بد عقیدگی دے مقابلے وے اہل سنت سنت بد عقیدہ لوگوں دے مقابلے اہل سنت و جماعت یہ ساری پہچان ہے اور بریلوی جہے عرف دے اندر جاندے آخے جن اور اہل سنت ایک فرق ہے کہ اہل سنت ہر باطل فرقے دے مقابلے وے اور بریلوی صرف دیوبندی تو وہاں بھی دے مقابلے اے نیچری دے مقابلے چ نہیں بریلوی کا نیچری تہاد نیچری سکولی نو آدھے بریلوی اتحاد نیچری اہل سنت دا ہر بد مذہب سنے نیچری اسال جنگ ہڈے امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی سرکار نے مکاتی لکھیا جا سید محمد علی مگیری خطوط لکھے تھن ندو نے ہم سچے ہنفی دشمن نیچری ہیں انہوں بئیمانوں کا نیچریوں تیاد ہویا کھڑا سڈا سنیا کا نیچریوں تیاد نہیں ہو سکدا ساری پہلی جنگ ہی نیچریوں کے نا کیوں کہ نیچری کس لانتی آتے ہیں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 سکھ بھی ہاں جی مجوسی بھی بھابی بھی شیے بھی ہر کسی رنتی جو اتنے تھان لگتی ہے یہ مطلب ہے ہر کوف اتنے وے ہر برائی اتنے وے ہر گمراہی اتنے وے تا کر کے نیچری انہوں آخاں گے جائنات جی کا ہر کوفر برائی کھڑا ہوئے لیکن وقت فوکتن اس کا اظہار کرے موقع محل تک کے شیوں کے تکیے واگو اور سنی وہ ہر کفر تو پاک ہوے ہر برائی تو پاک ہوے ہر کمراہی تو پاک ہو یہ آئے دین وقت ایسے لیا دیں رکھا جانا تین زندہ کرنا کیونکہ ظالمہ نے ماری رکھا ہے نا قوم نو ماری رکھا ہے دین نو ماری رکھا یعنی کیا مطلب کہ دین دا دی اصل تصور سی او لوگوں نے دل دماغ چیڈی دی رکھا ہے کڑ دیا کڈیا قوم ایتھے تک پہنچی کھڑی ہاں ہالے دے ماتم اگے میرے کول سنیا جے میں سناواں گا اے آلے تو ابتدائی بیٹھا میں کوئی بیان نہیں کیتا انہوں دے ماتم میں تنواں گا تصا حیران رہ جاؤ گے کہ ظالما کس چھری رسول کریم دیدی سب تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا مجھے راہنو سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے دوستو دوستوں تقریبا تقریبا ستر تھالا تاریخ دھوکے دیے دھوکے تر دھوکھا ہوا ہے تکربازی ہوئی ہے کہ توچ نہیں ستے بچارے تکرا اتنے تک نہیں پہنچ سکتی سڈے بیٹھو اصا تے کھولیے تا کی اور جہڈے راہبر نے اہی راہدن بنے نے جہے تائد سن کا سن وہ تائد بنے نے قائد قائد بنے نے یعنی جہے قیادت کرنے والے سن وہ مکار بنے قائدان دے مکار نو کاف کششا لینا انہا مکاریاں کیتی مسٹر جناح تو لائے کے اوہ تو اڈرنال کام ہوئے پائن میں ایک موضوع تیار کر رہا ہاں آج, آج اس دا خاکہ میں تیار کیتا ہے مسلم لیگ کا پس منظر اے موضوع میں گا اور پوری دنیا پاکستان دے اندر اللہ تعالی دے فضل لالے اس موضوع اوہ حال چل پانی کہ باطل جڑا ہے نا باطل ہو یہودیاں دے یہودیاں دے ٹھگے ٹھگ بعد رو گے کسے خدمت کیتی ہے اور کسے جا کے جڑ نپی یار کافر یہ تو نہ سوچے نا بھی اب بدھواں نچائی آئے ساروں کسے ساری جڑی نہیں پٹی نہ یہ تو نہضور پاگ بھی امت وہلی تو نہ سمجھی جاوے نا کم از کم ہاں ان شاء کافر خود سوچنگے یہ جیڑی جڑ یہ ساری جا پٹی ہے نا اس جڑ کا پتا تو سان بھی یہ جڑ سی بھی ہے ہاں اللہ تعالی دے فضل و کرم دنا تو دوستو اس وقت جدو آسا محرم شریف دا مہین میرا میرا اپنا جو سلیقہ ہے جو اپنا وتیرا ہے کہ محرم دے مہینے چ میں اہل سنت دے مذہب نفزیت تو پاک کرنا تاکہ یہ قوم شیا ہاتھی نہ چڑ جاوے اپنا ایمان نہ گوا پائے تھے مکر ملا سان سبقی دین دیں کہ جس نال رافضیت تشیو تھوڑے اندر پھیلے اور اس پھیل بھی چکیا ہے تھوڑے مقرری ہی پھیلے لیکن میں چھانی بریک لے کے صاف کرنا ہے بریک چاننی موٹی نہیں گند روڈ تھلے نہیں جان دینا بالکل چھان تک نہیں جان دینا صاف ہاں صاف اہل سنت وا جماعت مذہب پیش کرنا ہے اللہ تعالی دے فضل نار. اس مختصر جی محفل محرم شریف کے حوالے واقع کربلا کے حوالے نار. شہادت امام عالی مقام کے حوالے بڑیا بد عقیدگیاں اس قوم چیل چکی ذاتی انہاں انہ بزرگاں والو نہیں آئی وہ آئی تے لے کے کون آئے ہیں وہ شبیر شاہ ورگے اس قوم دے محسن لے کے آئے نے شیر چائے ہوئے دے دوڑے باہی انہوں دے نظریات دے فکر سوچ انہوں علی چرا کے تے محل پیسہ بٹوران دی خاطر اس قوم چم شروع کیتا کیا ہوا اس قوم دے اندر ہوں اپنا مذہب ہاتھوں ٹر گیا ہے جہرا کربلا شریف یا امام عالی مقام دے متعلق سے ہوں گہرا والا جڑا چھنکنا ہے وہ بجا دے پے کڑکا پے مسئلہ نے مثال کے تور پہ سمجھتے جایا جی محرم دا مہینہ ہوتا شادیاں بند کر لیندو بند کہ شادیاں محرم تو پہلوں دھڑا, دھڑا دھڑ تھڑ ہیں سیلاب آیا ہوں جو ہی چند محرم کا چڑھتا ہے ہو بند بولو یہ کس وحی ہے خدا بند اچھا سفر بند چلو سفر دا سفر تو ہل پیا نا محرم حاضر ہے ہوں پہلے ان کی گل کریے میں تو تچھنا بھئی یہ جو بند کر لیں جے یہ کس حسابی دی سنت کس اہل بیت دی سنت اس ولیدی سنت کیڑی آیت حدیث تحت کرتے ہیں لوگ کی یہ شری دلیل ہے اے ظالم شادی رچاو تربلا کے میدان چرتم کی شادی بنائی سبحان اللہ اس قوم دے مرن تے بھی سب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 حسائن پاک دا کوئی غم نہیں دیکھنا نال کی بنی دیکھو سوچو دیکھو نال کی بنی یعنی اندی نگاہ وہ سارا کچھ بہ ہے کہ نال کی انہی تو تمہوں محرم دے دن گم نہیں لیا محرم دے دن میں شادی سے جی حضرت قاسم کی شادی کرا دے جی وہ محرم تو باہر تھی بیانہی لوگ پتا نہیں کچھ جن منہر ریز ہون گے ان بکواسا وکری ہو بکواس دوے نہ رلے رلے کی ہوا تو کڑھ تا پتا ہے بھائی پلس والے گواہ جد ایک پاسے کرتے نا ہر گواہ وکری گوئی علادہ ل... لین جھوٹا جت نکل پہ کیوں جو لفظ رل دت ہے جدو دے لفظ نہ رلن تو پتا لگ محرم دے حوالے واقر بولن یا ملہ مکر بولن جن بولنگ واقع بھاویں ایک بیان کرنگے, گلہ نہیں رلنگی. ایک واقعہ بیان ہوتا ہے امام حسین گھوڑے تے سوار ہوئے گھوڑا ٹرتا نہیں ہوں ایک اتے بکواس کرتا ہے جو گھوڑے نا ٹور دن گھوڑا ٹرتا نہیں نگاہ ماری ہے تو گھوڑے دول لکیر وجی پی گھوڑا لکیر نہیں پیا ٹپتا کہ بی بی سکینہ ماری دو اکھے گھوڑا نہیں پہ ٹرتا امام گھوڑے نو ہے گھوڑا نہیں ٹرتا امام پوچھتا ہے خیر رہی ٹرتا کیوں نہیں نگاہ تھلے کیتی بی بی سکینہ گھوڑے دے پیر نپی کری تیسرا آد گھوڑے نو امام تور درد کوئی نہیں گھوڑے نے رب تو زبان منگی مولا بولن کی توفیق د گھوڑا بول دے آتا ایک نور ات نور تھے حسین اتلا نور آ ٹر تھلے والا نور یعنی بیبی سکی بی پاک وہ آدیا نہ ٹر ہوں کہڑے نور کی منا ہوں ایک واقعہ گلان تین ہو گئی ہیں. امام نال دسویں کہڑی سچی ہوے گی کہڑی پوری میری گل سمجھ آ رہی ہے امام مسلم بچے شبیر شاہ پتہ نہیں کن کو آ چڑھتا ہے ہر سال میں چوا دنیا کی تاریخ چی تاریخ کتاباں میں کلہ تھٹنا شبیر شاہ اپنا سارا خاندان دڑا کے اگر میں مینو یہ واقعہ کسے کتاب چڑھ وکھاوے تو میں زبان کٹا المقتل پہلی کتاب ہے تاریخ کربلا دی اور شیعہ لوت بن جہیا ابھی مخنفت لکھی پہلی کتاب ایڈی ساری جنڈیر لائبریری میلسی اندر میں ویکھی اس تو لے کے ابن جریر تبری تلبدایا و نایا تاریخ السلام تے لگے آؤ میرے کو ساریاں نے میں بڑا یار تو لب بال لنگ ہے جناب نال وجنا اس قوم بچاری روی پیٹتی قوم جڑی اپنی قسمت نو سدیاں پئی پی چیخا نکل جی درخت ایمان کہ نہیں ہو <سؤال> <سؤال> oh, میرے مولا یہ سب چیاں جاکر تخلیقات بریلویاں چرائییاں نے, نے. چرائییا اس واسطے نے کہ انا نو انا نو ایک شوق اٹھیا مال دنیا کما کا ویکیا بھائی زاکر پڑھنے تھلا مجلس ایک گھنٹہ لاکھ روپیہ وٹ سے پوے اصا تر تر گھنٹے سنگ پاڑیے روپیہ دو ہزار اور مرد کو مینے ماردین مولبی لٹی جاندے نے کیوں نہ ہو گدڑ سنگی شیئر کول کو لکھ لکھ روپیہ ادا گھنٹہ ایک مجلس لکھ روپیہ اگلی مجلس جڑی گڈی دے دی جناب جی کوئی وگہ یا مربع تھان لب جاتی وجہ کی سوچ سوچ کے پریشان ہو ہو کہ آخر اس نتیجے کہ یار کیوں نہ ہو چار دوڑے مائیے رات چپ کر کے لے لیے خان لے کے ادھر سنائیے کان پھر ویخو رنگ چڑھتا کہ نہیں چڑھتا چڑھیا پھر رنگ جناب پنجی پی ہزار روپیہ مل مال بھی رواو والا ہو مول مو منگیا جی کا نا مو منگا کنے کلو لوگ جی میں ہزار روپیہ لوگ ایک گھنٹہ سے پڑھا روا تصا ضرور پھر اور مکار ڈرامے بعد جیسے فلموں مراد وہ جان جان کے اترو کڈی کڑے ہوتے نا بھی آون تو مرچان والا ہاتھ چلا تو این چ اترو نکل آ مرچان آپ اتر نکلنے جونا نہ آئے تو آپ ہی رونا شروع کر دین بھی تاکہ کسی پاک مرن بچے بھولی دنیا دوستان ہوں میں شریعت دا مسئلہ سمجھا کہ شادی محرم کرنی دا کی حکم نہ کرنے دا کی حکم ہے فتح کا بٹا گولو یہ پچا کتنے دیتا ہے بے تھڈو قوم اپنا مطلب ہی نہیں رہا ہوں یہ دا سیا حسین پاک کے قاتلہ نے یہ سوگ دا مہینہ بنایا ہوا صرف پاک حسین واسطے سوگ غم تا کر کے لوگ اس مہینے اندر شادی نہیں کرتے بریلویاں ویکھا ویکھی سنی اینا نے میں آخر جدو نہیں کرتے تو بڑا سا کرسول کا کام نہ کر سان دنیا مڑ کے آئی نواز رسول محبت کوئی نہیں تو آڈے امام دا فتاوا ہے کھول چوی جل سفا نمبر چار سو اٹھاسی کو کاریرش صاحب کو پڑھانا ہے اگنا اچھا ماشاء اللہ میں چار سو اٹھاسی آنا سی سونا پترو گل کے جناب تاکہ اس قوم اپنے پتہ لگے نا ہر ملاد شریف میں شہادت کا کیا فرماتے ہیں ہاں تھلے والا تین سوال کیے گئے نال حضرت تو بعض جماعت اشراد محرم الحرام کو کیا فرماتے علماء دین خلیفہ مرتدین مکائے زیل میں بعض سنت جماعت اشرا دس محرم حرام کو نہ تو دن میں روٹی پکاتے ہیں اور نہ جھاڑو دیتے ہیں کہتے ہیں کہ بعد دف انتاز یا روٹی پکائی جائے گی بعض سنت جماعت جنہوں کے بارے میں پوچھی دا پہ اچھا نمبر دو ان دس دن میں کپڑے نہیں اتارتے نہیں اتار دے دمیان, دا کپڑے نہیں اتارتے دن انہاں دن کپڑے نو نہ تو بدلو نہ بس پہلو اچھا نمبر تین ماہ محرم میں بیاہ شادی نہیں کرتے اچھا نمبر چار ان ایام میں سوائے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کسی کی میاد فاتحہ نہیں دلاتے آیا یہ جائز ہے یا نہیں جواب पहले तीनों बातें सोग हैं और सोग हराम है सोग पहले तीन गल सोग ने कपड़े ना उतारने जिमें लगे फिरन लगे फिरन इस वास्ते दह दिन देन, ना हम कपड़े तो नहीं बदल सकते लिहाजा न कपड़े धोमे भी नहीं पावने भी नहीं नवे अच्छा शादी विह भी फरमाया ना करना यह सोग तोग हराम है। ہوں ایماندار دسو تھا مطلب تیز ہے او اچھا میں عوام میں آکا ہوں سنو اپنے ملوڈے کی گل وہ مناظر اب نے مناظر کھانے ابد ال تباب اچھر بھی جان د میں دس محرم الحرام دس محرم ن تقریر کرتا ہوں سنگ شریف دربار گنگ شریف لاہور تو کسور والے پاسے جائیے نا گنگ شریف دربار ہے اتے میں ارتال تقریر کرتا ایتکی میرے اتنے کتاب سی جہوں کے سجادے میرے مخالف سڑنے حق کی وجہ نہ میں سیاریاں وانہ تھان صاحبزاد بھی رگڑے جانے جانے نہیں انہوں نے گسا لگا اور کسے آخو کسی ہو سدو خاں انہیں ایتکی ابد کباب نی سب لے میں آ گل آلہ حضرت کے فتاوے دی کھول کے سامنے رکھ کے سفے دس کے بیان کی. موجود نہ ہی میں رکھا محرم شریف کی رسومات آلہ حضرت بریلوی کی نظر میں میں بیان کر کے ہٹیا تو آ گیا وہ بیٹھ دیا دسوڈے پیو ماں پیو دیا لاشاں پراواں دیا لاشاں پہ ہوں کل رہی اس شادیاں کرو گے میری گل تو رد پیا ہوں آلہ حدرت ماہ محل سنت کی گل کا وہ رد پیا کر پیو دی لاش سامنے پئی ہوگی ویا کرو گے یہ فتو کھولی ہے فتو دکھا احترام کرنے پیو دی لاش پی کوئی شادی نہیں کرتا مان دسو یہ دلیل جگ ہساوی نہیں کیا امام حسین پاک دیا لاشاں ہالے تے سامنے پہ پھر ایک یہ آخنا بھی پیاؤ دی لاش ہو پھر میں پوچھنا کہ امام حسین پاک سرکار تے کربلا دے کے شہیدان لاشاں دس دن چ نکل آدیا لوکاں دے سامنے تے گیارہ مہینے بھی دن اے تے خبیس اس قوم دے دین مناظر ہوں میںتا رویا کا حوالہ دے آخر پیا کو فتاوے چکی پھر دا ایمان نال دسو سنی ہوئے آئے ہوئے سنی ہوئے کہ تھی ہوئے کیون آخ گا یہاں خنویروں سننی جہ شریت ویک نہوا درد ویخ شیاتا چ کے قوم سبک پڑھا مذہب کیڑے منہ فنی پیا میں کیا مولا نا شروی صاحب یہو کہ او امام احمد رضا نو اپنے سر تاج سمجھے اور یہ آخ فٹے چوک کے پڑھا رکھو یہ لائی فرد پتاوے آلہ دردے پکا قوم محرم دا مہینہ چڑھے گا ہر برائی جاری ہے ٹی وی چکلے جاری نے یعنی جاری ہے جو کچھ کوفے یہ تھپ جاری ہے لیکن محرم کے مہینے شیعہ جو نہیں کر دے شادی یہ سارے بند کی ویمان دسو محرم کے مہینے کیڑی برائی نہیں ہوں دی. بولو گھر گھر ٹی وی چکلے آم وہی چل رہے ہوں کہ نہیں ریڈیو اسٹیشن ٹی وی اسٹیشن کھلے ہوں کہ نہیں کہڑی بدماشی ان نہیں ہوں وہی موت کے خوہ چل نال دسو بابے فرید پاک سرکار دے آستان شریف کے پانچ محرم تو کم شروع ہوتا ہے دس محرم تک زمانے دا کوئی چکلے دا خسرا ایسا نہیں ہوتا جڑا اتنے نہ پوچھنا اس سور قوم کہ سور قوم کتھے اپر گئی ہے خسرا نچے امام حسین نو گوارا ہونا لکی رانی سرکس کے اتر رن نگیا نچن تو امام حسین نو گوارا ہونا ہے جدو سنت رسول اللہ نکاح اس مارن میں گا امام حسین نو گلوارا نہیں ہونا کیا امام حسین دی جنگ نبی دی سنت نہ ہے او بولو تو سی ہو ستی برادری نہیں تو میں پوچھنا کیوں باقی ہر برائی کیوں جاری ہے نکاح تے نزدیک سنت عبادت یا گنا ہے سواب سمجھ کے کر دے ہو یا گناہ سمجھ کے کرتے ہو نکاح سواب سمجھ کے کرتے ہو تو عبادت سمجھ کے کرتے ہو تو کیا امام علی مقام دے مہینے بچاب نہیں ہونا چاہیے عبادت نہیں ہونی چاہیے رسول کریم دی سنت نہیں ہونی چاہیے تو پھر کیوں بند نے شادیاں اور سنو ممشتر. سواب سمجھ کے کر ہو یا گناہ سمجھ کے کر یہ جی نکاح سواب سمجھ کے کرتے ہو تو عبادت سمجھ کے کرتے ہو کہ کیا امام علی مقام دے مہینے بچاب نہیں ہونا چاہیے عبادت نہیں ہونی چاہیے رسول کریم دی سنت نہیں ہونی چاہیے پھر کیوں بند شادی شادیاں اور سنو میں فتوا دینا جڑا بندہ نبی پاک سرکار دی سنت سمجھ کے اور شیعہ دی مخالفت وچ محرم میں شادی کرے گا نا سو شہید دا کا سوا پا میرے امام علی مقام دروہ مبارک ادھر ہو خوش ہونی میں رسول کریم دی شریعت دی خاطر سب کچھ کیتا کیا میرے اور سے حبیب دی مبارک شریعت دا کم نکاح لیا میرے رسول نے گیارہ بیبیا نال نکاح یہ سنت پاک سرکار دی کہ نبی پاک نے زبانی فرمائی ان نکاح من سنت مر راگے بان سنتی تے نکاح میری سنت میری سنت تو منہ فرن والا میرا نہیں تے کیا امام علی مقام دی روح مبارک خوش نہ کہ میرے پاک نبی حضور دی شریعت دا کم جا دنیا چڈی کڑی ہے فلانا مومین اس کو زندہ پیا کرتا ہے کیا امام علی مقام دی روح خوش نہیں گی کہ اے نہ صحیح اے اس بندے نے واقعی میری قربانی دا جناب حق پشانی ہے کہ امامِ عالی مقام دی قربانی دا حق اے ہوئی بڑھن دا ہے کہ برائی نہ ہوئے نیکی ہوئے سنت ہوئے عبادت ہوئے نہ اللہ رسول دا ذکر ہوئے ہے جیت فیر وہ جو ثواب شادی دا ہوئے وہ امامِ عالی مقام دی بارگاہ بج پیش کردے سنو سنو نکاح مبارک کے کیسے سنت اگر بندہ اپنی خواہش پوری کرنے بھی کرے تو بھی سواب لگا عجیب گل صرف اپنی خواہش پوری کرنا مقصود ہو ثواب پاوے, پاوے گا حضور پاک سرکار دی بارگاہ جب یہ مسئلہ پیش ہے آپ نے فرمایا ثواب پاوے گا کیتی یا رسول اللہ کیوں اتے اپنے خواہش پکڑتا ہے آپ نے فرمایا اپنی خواہش پوری کرنے اگر جنا کرتا تو گنا لبنا سا بندے ات دنیا بکر دریاسیاں مگر ٹور خلی بزرگوں کا راہ چڑ دتا جیس پاسے دیا بلائی اٹھتی سرگوتا بخر ڈیرہ اسماعیل خان جو مراسی ڈراگ لاؤ والے دے نے وہ جو ادھر آجائی آپ نے تو جاوا یہ پاکوں تو کتنے لے گئے کہ تھی پاکی نہیں رن دتی گہرا کی پلیتی تے گھر سٹ دوں ایک آدھا سی شادی کے موقع ٹول ٹمکنے مراٹھی سارا میں پہلا جب یہ کہ شادی کا یہ جز ہے ہی نہیں یہ خات نے یہ گناحت حرام کم نے یہ شادی داخل کیتا گیا ہے, ہے کہ نہیں? نہیں تو پچھے بزرگوں کی شادیاں ثابت کرو تو ثابت کرو کہ ان کا کوئی کام ہو جیڑا نکاح ہے نا جی ہوئے سنت دے مطابق تو پھر ہر مہینے چبادت ہے جی آر نہ لڑاؤ تو پھر محرم کی ہر مہینے جرا گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی پھر یہ ونڈ کچھ بھی محرم کے اندر سہی نہیں کرتے اگا پیچھا کر لیں گے یہ ایک گل غیر مذہب کی تڑی میں کٹ دتا نکل گیا کہ ہل رہے یہ گند خرابا تھوڑے مذہب وڑ آیا ہوں جی بو گے اللہ تعالیٰ دے فضل تگڑے تگڑے مولوی تگڑے واقعے ہیں وہاں تو سیک لینی ہے دلیل ایڈیس کو گئی ہیں اللہ تعالی دے فضل نال، توجہ نال بولو سبحان اللہ اس تو بعد دوسرا گاند جا بڑیا ہے نا وہ بھی اسے دے مناسبت رکھتا ہے بلکہ یہ سمجھو کہ یہ سوگ کی ایک جر سمجھائی ہے جو سوگ کے باقی کام بھی سہ سنی لوک اس مہینے آ گئے ہیں اس کو مثال کے تور ایس محرم شریف نو سمجھ شریفتے ہیں یہ غم ہے لہذا غم نوا کرو گم تازہ کرو اور ان گل سنو سناؤ کہ ادھر او نہیں ادھر یہ درنج درنج ہے تو باقی کا سودا تو ہوا ایکو جب ایکو ہے کہ میں روکن اس واسطے وہ آتے چلو لگے رہیٹ تو چلتی رہی چلو جاکر بھی چل جانی زاکر نار اس ٹھاکر بھی چل جانی آیا نی شبیر شاہ میں مجھے دسیا کسی دنگیا ڈوگری آیا نا اتنے آیا تو پھر انہیں آخیا جی میں موضوع ہو چلا لگا تو انہیں آخیا شاہ جی اصل تم مرم فلنا واقعہ کربلا فن اللہ اکبر و قبیرا سنگیا رام نواں کرنا اسلام کے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 جنہوں بارہ مہینے سینے رکھنا ضروری ہے آدھے غم رمے رم گمے نام حق ساری فکا انفی ایک چھوٹی جی کتاب درسیا شامل ہوتی ہے کئی ہوں تو نہیں وہ فرمان دین کا گم اپنے دین اپنی قبر اپنی ہشر اپنی آک بت میں نہیں آنا ایک ہیا کن بہار آ فکر رکھ یہ غم کھاں یہ رو کن رو سکنا باقی ہر گم منا ہر صرف عورت جہم مر ہے ان غم کرنا غم منا میں ظاہر کرنا نہ کپڑے پاوے نہ کرے چار مہینے دس دنوں اجازت حکم ہے اور جس بندے دا کوئی رشتہ دار مر جس کو علاوہ کوئی رشتہ دار مر جن دن اجازت ہے مسلا سمجھا جا فرق تین دن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 اللہ دی تقدیر تاضی ہو کے اپنے دنیا دے کے کموں تر جی ویلے دے گھر روٹی پکن لگ پی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ گھر والے بڑے ایمان والے شمار ہو گے لوگ سمجھی کھڑے جی نے نا دا مر جائے انہیں سے ضروری ہے گھر چ روٹی پکا ہی نا کشمیا پینا ہوں کوئی ہو تا تا یا کے تازی روٹی پکنی پی آخر شبیر شاہ دسیا کتنے ڈوگری اتے آیا تو پھر انہیں آخیا جی میں موضوع اور چلا لگا تو انہیں آخیا شاہ جی اصل تل مرم فننا کرگلا فن اللہ اکبر کبھی سنگیا غم نہ کرنا اسلام کے اندر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 مصطفی دی دین اندر نے مستفا غم گم غم گمے غم غم نام حق ساری فکا انفی ایک چھوٹی جی کتاب درسیا شامل ہوتی ہے کئی ہوں دی جی تو نہیں وہ فرما دے دی گم اپنے دین اپنی قبر اپنی ہشر اپنی آک میں دین اچھائیاں ہاں، نئیاں کنہ ایک ہیاں کنہ ایک باراں اے فکر رکھ اے غم کھاں ان دیتے رو جنہاں روزگناں <سلام> <سلام> باقی ہر غم مناونا حرام صرف عورت آستے جیدہ خامد مار جاندہ ہے اندے آستے غم کرنا غم مناونا غم ظاہر کرنا نہ کپڑے نمیں پاوے نہ زیب و زینت کرے چار مہینے دس دن وہ اجازت ہے وہ حکم ہے فرد اجازت نہیں فرد آخنا اور جس بندے دا کوئی رشتے دار مر اس تو کو علاوہ کوئی رشتے دار مر جن دن اجازت مسلا سمجھا جی ترا فرق تین دن تے جس بیوی بی دا شوہر مر جائے اندر چار مہینے دس دن سوگ مناونا فرد, فرد, فرد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 اسی ویلے انہوں کے گھر روٹی پکڑ لگ پی اللہ تعالیٰ کی بار ایک گھر والے وڈے ایمان والے شمار ہو گے لوگ کھڑے نے نا جنہ کا مرض ہے انہوں سے ضروری ہے گھر چ روٹی پکان ہی نا میں کشمیا پہننا ہوں کوئی مسلمان کر وی کسی کا فوت ہو جائے تو توا چان تے ساری برادری آخ گی نو مروت بئی مانو نہیں پیو مریا دفنا پکنی پی ہے آخر یہ بھی تو ہتوں یہ بھی تو ہتوں دین جان دی وجہ غیران کی کوئی گل آئی ہے تو نے پلے بنیا ہے میں نے ہزور کی شریعت گل نظر نہیں آئی حضور کی شریت دے اندر جہا بندہ صبر کر کے اللہ دی تقدیر تے اس وجہ راضی ہو جائے راضی ہو کے تو آخر سونے میں ہوں کالے واسطے پاوا میں خوش ہاں رب دی تقدیر جہا بندہ جنہ راضی ہوا بھی ہونا ہی راضی ہوتا ہے <laughs> کیوں رب اس سے راضی نہ ہوئے رب سونا جانتا وہدا جو پیا کہ میرے فیصلے سے اضی ہوا فرید سرکار دے بارے گل آپ دا بچہ مبارک ہویا فوت آپ دسیا گیا حضور جناب کا فردند فوت ہو گیا آپ نے فرمایا چپ کر کے دفنا دو فرید کے دل چیز تھا ہی کونی فرید تالا تو سوا دی تھا نہیں انہوں دفنا دومان دسو جا بابا فرید ایڈی بے نیازی اپنے پتر بارے گل کر دے تو آخے مائ میری دل تھان کو نہیں رب تو سوا تو دفنا کیا مولا راضی نہ اسی ہو دیتے کہ واہ فریدا خدا رب دے, بندے آ دے وے تے سارے خوش تے پھر غم نہ کرے اے پھر کسی نصیب والے بندے کا کم ہے او بھی کم ہوتا اے بھی کم لیکم <سؤال> آم اللہ تعالا فرماندہ میں تقدیر جوڑی اس واسطے جو تو جاوے اون دے تے ہاتھوں جائے ان دیکھتے غم نہ کرو جو آئے اسے خوش نہ ہو تقدی میں معلوم ہو نکل جائے ای منظور سی تو کیا سو میں خوش ہاں رب سونا تے کیوں رالی نہ ہوانک فرماندہ بھی گل پہ میں تقدیر جس مقصد واسطے جوڑیے تقصد پورا کیٹھا چلو جی تسا تو سر میننے مجید چو ایک کایت دی لب دو جہد لکھیا کھڑا کہ جب رب دی تقدیر آئے مسیبت آئے تو دبت پٹو تے دب کرو ایک کایت مینو کھو اج تو بعد میں ٹر پا تی مہربانی چلو کسی شیئے آخو تلو تھے ہو ترین سپارہ کا قرآن میں انہوں اجازت دینا تس جہے اتنے آرے تو انہوں بھی کھڑ دے کہ رب کہ آ جا میں کرو دب تے ہو سکتے میں دسا بھی لب دو میں مان لا کرمے اور جڑے تے نال جوڑے دس نے انہیں چکونی تو رب کے قرآن چتوں لب سکتے ہو میں مطلب تو لب دیا آیا ہوں سامنے قاری صاحب میرے پڑھ رہا تھا لے کہا تا سو اے کی مینو ایک کند ہے یہ عام سوال اس سلسلے جڑا میں کر کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پتر واسطے رو رو رو رو کے اکھاں دے بیٹھے اکھاں سفید ہو گئی ہیں چ گیا دے بیٹھے تو نہیں آتا میں قرآن پاک کی اے بے جدت آئے ہو انہاں دیاں اکھاں سفید ہو گئی یہ مبالغہ کہ اے روئے اتوں شیعہ لوگ آن کہ اب میں اس سلسلے وضاحت وضاحت کہ بیٹے دا ہجر جدائی اس بندے دی طبیعت مجبور رکت مبتلا ہو جائے تے او اپنے بے خودی دے دیا میں توجہ بے وقت اترو کر دے اس اسے شریعت متحرا چواخذہ نہیں پکڑ نہیں میری گل سمجھا دے بے اختیار طبیعت دی مجبوری ہجرے چان کے اترو نکلتے نہیں کہ خدا تعالی گرفت کیوں جاندہ ہے مجبور ہے مجبور کیپتے میری گل سمجھا جی کر کے سیدنا یعقوب علیہ السلام اسی طرح اپنی طبیعت شریف بیٹے دے دجرچ مجبور ہو کے بے اختیار روندے رہن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 یارہ مہینے بھی دن چوپڑا سی دہ دن تبیعت اٹھو سی میری گل نہیں سمجھے جناٹیاں رونا انہ اسلام بلائی سلام والا بارہ مہینے روڈے اکھان بھی چاہیے یارہ مہینے بھی وی دن ویخن ٹی وی چکلے ویسٹ تبیعت مجبور ہو چلی طبیعت بھی آدھی ہونی دیا یہ تین اگا پچھا کبھی میری مجبوری نہیں دسی ہوں سمجھ لگی جی کوئی نہ اچھا تھلے لا کے مر گپ شپ رون ہسا تھے اتر کے اپنے رواون تسا محفل نہیں ویکھی جدھے بیٹھے ہو اسلے عوام شریق نہ ہونا دی دیا محفل خدا دیا جا اگر ان کا رونا بے اختیار ہے طبیعت سے مجبور ہے بارہ مہینے رو رو رو, رو کے حضرت یعقوب یاقو بانگو اکھان کرو پھر منا گے طبیعت تو مجبور جے جی یارہ مہینے بھی دن ہر بدماشی کو رہے، کوئی اترو نہیں نکلتا یہاں دنوں تے اترو بننے شروع ہو ج بناونے ڈرامے رچا اے حرام اے غم منا غم منانا اللہ دی تقدیر ہے اور رب دی تقدیر نارادگی حرام ہے اللہ دی تقدیر تنادی رہنا ہر مومن نو فر لے حضرت یاقوب کی گل بھی دے دینا بہی شریف شعب امان شعب المان امام بحقی کتاب اس حضرت سفیان فوری ردی اللہ تعالی آنو یا امام شابی کے حوالے لکھے کہ آپ تو پوچھا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام دے دے متعلق دتعلق آپ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نو جو حضرت یوسف علیہ اسلام ملے نے نا حضرت یوسف ارد کی بو جی پتا تو حضرت نہیں تھا روا مر رہا تھی میرے پتر تو کبھی بھی جا نہ ہو جائے مڑ ہمیشہ بھی جئی جانی ہے میں آخان یار اللہ نبی ادکے جاوا تو اما رونا پھر پتہ لگا کہ نبی دل تھان سرف ربھی وہ پھر روڈے سن کہ میرے پتر تو رب دا دیر جدا نہ ہو جائے ہاں اگر حوالہ غلط تو ہوئے امام کا نہ ہوئے میں زبان بڑھانا آپ نے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام عرض کیتی ابو جی جناب کو کی مقصد فرمایا پتر فکر تیری نہیں سی فکر تیرے دین دی سی میں کہیا میرا پتر کافروں دے ہتھ ہی چڑے گا کنا کنا دے ہتھ ہی چڑے گا تے کوئی میرے پتر تو دین جدا نہ کر لے۔ میں اس فکر چاہا تو میں تمہیں شروع کی گل سنائی ہے میں کیا کسی شخصیت کا رونا غم منانا اسلام جائز نہیں ایک غم فر رہے جہا ہر دے سینے چ بارہ مہینے روے وہ ہے رسول کریم غم ہوں یا علیہ اسلام دی گل رلا نہ چیز کی گل اگر اس رلے تو موڑا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ذرا توجہ نال بولو ہاں ٹھیک ٹھیک بیٹھو جناب میں اللہ تعالی کے فضل اس شہر کی پہلو کئی تے وضاحت کر چکیا گے تے اتھے پھر کر سائیں جے دلیل ہو نا تے ہوا سچا نہیں ہوتا جے وہ دلیل دے پہن کے حضرت ویس کرنی نے بتی دن کڑ لائے میری گل سمجھا جی پہلی گل یہ تھڈو دلیل جھوٹھی حضرت ویس نے بتی کٹی نہیں دوک ایک کتاب ہے ایک کتاب تذکرہ تول اولیاء شیخ فرید الدین اتتار دی اس دے اندر ایک گل لکھیئے شیخ فرید اتتار ہوئے انہیں اسفہان ہے علاقہ علاقاشیاں دا انہوں نے اس کتاب دے اندر ایک گل دی ملاوٹ کی تھی وہ تو پھر بلا تحقیق کہیاں نکل چکی جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت کرنی دے بارے طبقات کبرا امام شاہرانی کتاب آیا کہ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ رسول کریم کافران نے مخالفا نے میرے نال بھی ہے ہوں یہ بڑا فرق ہے آپ کرنا فرماندے نے رسول کریم دے سر مبارک کے زخم آیا تو میرے سر چلوں کا زخم کیتا ہے اے روایت جہی ویس کرنی دی حضور دا دند مبارک شہید ہوئے دند مبارک بھی نہ آکھو دند مبارک دا ایک چھلکا مبارک شہید ہوا فرمایا اسی تھانے میں بھی لوگ وٹا ماریا پہ فرما د نہیں آپ وٹا مارنا تھڈو بتی کل لوگ وٹا ماریا تو میرا بھی وہی چھلکا اترا ہے یہاں دونیں گلیں چنا فرق ہے تصا دسو اور سرو اکل بھی یہ آخری محبت بھی یہی ہے کہ محبوب دی اتباع محبوب دی اتباع اس, کا اس کا کام چاپ کرے توجہ نہیں فرمائی نے جڑا کام دشمن کافر لمی پاک ہے جڑا بندہ اپنے اپ چکرے، او اپنے نال اپ چا اگلے اخنے ہے چغل جان دا اوے نال تے دشمنی کیتی ہے تو اپنے اپ نال کیتی جانا ہن میں ایک مثال دینا حضور پاک سرکار نماز ادا فرما رہے سن کعبہ شریف دے نال دشمن آئے تے انہاں او جڑی آن کے اوتے حضور دے 60 دتی ہے تے ہن تواڈے وچوں کوئی اٹھے تے وا. او جڑی ایتھوں لے کے کھوتے دی تے یا کسے جانور دی او اپنے تے ٹھٹی پھرا ہوئے او خیر آپ کے کافر سٹی تھی تو میں سنت پر کر جی دی؟ Milk سمجھ جے جے رسول کریم آپ دے پھر سنت ہونی سرسول جا کافر آپ ہے وہ کافر دی سنت آکھیں گا یا رسول دی آکھیں گا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 کڑمیا تین مرسا بھی ہزار نہیں آفر تو کرے چاہیے میرے نامدار دے ہزاراں صحابہ آفران دے ہاتھوں شہید ہوئے بولو ہوئے یا نہیں ہوئے دے مبارک لوگ امام حسن پاک دے کنے عزیز کر یزیدیاں دے ہتھوں ہوئے نا کہ نہیں ہوئے آمی بولو آمی آمی آمی کہ اگر اتباع اتبا یہ ہے کہ جو کافر دشمن کرے وہی وہ کچھ کرو تو پھر کی بلا کافران ہزور دسبانوں مارے شہید کیا پھر اٹھو مارے پتھر کہ پتھر مار کے دند بنی آؤ ہے تو پھر میں کافر مارے تلوار تو پھر یہ تو چوکی سنت بنے گا نا پھر پھر مارنا اتنے ہے کافر آدھے امریکہ والے برطانیہ والے ہندو آتے وہ آتے نے تھی ایڈے پاگل اپنے آپ پنجی جانے جی ابفروں جب دین چوکے نہیں خبردار سارے موقع دم نہ ہو پاکستان کیوں کام جاری ہے اس واسطے جاری ہے کہ اتنے ایڈی اقل رکھ والا نہ کوئی بادشاہ لکھا ہے وہ آندے نے چلو واہ روے پے ٹھیک ہے ہی رہے کام خدا دیا بندے آ خود نو کٹنا تے خود نو مارنا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 بہاول دا ایک مولوی ہے مولوی فیض احمد صاحب علی پور چٹے آیا دو نمبر جا پیر ہاں جناب میری تقریر سنی ایک جگہ سے تو میں دند تروڑ دے خلاف چا بولیا تو وہ پیر جہے سن وہ کدھر دند تر توڑ آئے ویس کرنی منتے سن اس ویسک کرنی گل کیتی جہرا وہ اس پاک سچا عشق رسول سی تھی جنہیں دن توڑے نہیں انگیا گسا گل سچی تھی انتہا ان لکھیا سوال لکھیا مولی فاضا مدویسی اس دب رسالہ کڈیا نا تے میرا نہ دسالا ان میرے کو پیا دے اندر رسالے دا نام لکھیا ہے حضرت خواجہ اویس کرنی کے دندان شکنی کی تحقیق اے دا لکھنا کی پیا نشان یعنی نا لکھیا ہے کہ دند توڑے نے تے پوری تحقیق پکڑ اندر کی لکھا ہے اندر لکھتا ہے کہ حضرت اویس کرنی دے اتنے حضور پاک دے عشق دا غلبہ جو ہے گلبے دند چڑ پے جڑ پائے اپنے آپ باہر کی نال اشک پائے ہوں میں گل جب سنائی نا اویسے ضلع لودرا بہل پور اتے ہی بندے بہت تو انہیں آکھیا بلے بلے بلے عشق بھی ایڈا سیاح سی جڑے سخت دند سن وہ جھاڑ دیتے سوڑیاں اکھان رہ گئی میں تمہیں ہوں دسنا پہ آلے ہالے تاقی یہ ہے نوی تعیق اس نوی تعیق دہ لکھے تھے اچھا اگے کی لکھا ہے خود سیانے بندے ہو جی دند جڑ پھر توڑے نہیں جے توڑے نے گل کی لکھی تیسری گل لکھی رسالے چ خواجہ ابد اللہ انصاری دی کتاب فلانی دند لکھیا ہے جو حضرت نبی پاک دے چار دند اگلے ٹوٹ گئے سن تھڈو ہاں ایک کوڑ نابت کرنے سو کوڑ مارنا پہ گل مشہور ہے ہوں ایک تو ٹرے ایماند ہو محمد آخر جن کی تاریخ ہی تریف ہوئے کیا مطلب جہد ایب ہو گئی جندے جن کے ہو سکے ایمان دسو جن کے سامنے چار دند نہ ہوا واپ اللہ تعالیٰ ایڈا واپ دوبارہ کرتا سی اپنے حبیب ہوں ان دھوکھا کیڑی گل کا لگا ہے مولفاظ مدوے سی نو دھوکھا لگا ہے حدیث سے آیا ربا آئیت دا لفظ ربا آئیت ربا آئیت کا مانا ہوتا ہے سامنے والا ایک دند ایک دند او اس سمجھ یہ ہے روبایا حال بنے پے شاہ پچھلے رونا کی رواں میں شبیر شاہ ورگیا کی نام لوا وہ پڑھے کون اچھا سجنا میں مسئلہ دا عشق محبت ہے ہی نہیں نہ محبت دی دلیل ہے نبی پاک دے اندر اللہ تعالی این گل گوارا کر سکتا میرے پاک نبی دے دند مبارک دی چھلکا مبارک اتریا جس نے اندر اور اضافہ ہو گیا ہے بگل گفر مانے جوتی دیا موتی موتی انہ چھلکا اترے وہ لشکا ود جونے نبی سرور دے دند مبارک دی لشک ہو گئی تھی تاں کر کے سڈا پیر گول فرما سناوا پیر شاہ سرکار تاجدار گولیاں فرما دے دو ابلو مسل جیتی میا دو پیری چھٹ لبا سرک کے یا دی دیا اللہ! بولو چل سہا اللہ, اللہ میرا تاجدار گولڑا فرماندا سونے نبی دند کی مبارک نے موتی دڑیا نئی موتی لڑیاں کی کبلا اے موتی دیا لڑیا نے تو پیر صاحب ویخیا نے ہاں واضی ہے ہمراہر جب کملی والے دیر توئی ہے تو اے خدا کےوکوف نے وہ جی اس لڑی کے کوئی ایک موتی گوئی بیٹھا ہے تو کوئی چار گوئی بیٹھے نے کھڈے بے وقوف نے تو پیر صاحب فرما دیتے ہیں میں ویخیا ہے لڑی پوری دی پوری قائم سی یہ کدھر گواہ کدھر بیٹھے ہوئے اور اس ماتم دے سلسلے میں ایک گل ہو دا میں پوچھنا جڑا ماتم دے جائز ہے یہ صرف حسین پاک دا جائز ہے یا کسی دا بھی ہے مولا علی دا حضرت حسن دا حضرت امام علی مقام دے ہور بھراوان دا مولا علی دے ہور پتران دا انہا دے بعد آلے بیٹیاں دا ہور کسے دا جہد ہے یا کل لے رہے دسو ہے امان نار دسو تاری اقل مندی ہے کہ شریعت کلے حسین آئی ہے نہ یہ شریت ہے کی جی, جی صرف حسین آخر ماتم کرو آستے. جی باقی باقیا جی باقیا دا ماتم ہے تو پھر میں آنا ثابت کرو کہ حسن حسین دونیں براوا نے اپنے والد دا ماتم کیا قبلہ یہ کم خود حسن سائم تو نہیں ہویا تو مڑ سمجھ لے کسی پاسے ہویا ہی نہیں جی یہ کسے پاسے ہویا ہی نہیں ہو پیا نہیں فرمائی ہو پیا مطلب ان ہے ہی نہیں جہا ایویں ہو پو مذہب وہ نہیں ہوتا جڑا یہ ہو پہ مذہب وہ ہوں جا اتر سڈا اترا اس واسطے اِسے نہیں جانے سانے چ کوئی شدی ہے میرا بولو سبح سجنا ادھر غم منانا جان جان کے رونا روا دورے پلنے یا قصہ شہادت مقام پر تھوڑے کئی تھاوا تے فرمایا شہادت پاک کا کسا در تے پھر بھی اجازت سامنے دے سکتے جو جہے سنا والے ہیں ان نیتاندر پھر یہ بینیاں کلوتیاں ہوئی کہ کسی نہ کسی پاس روی گل کر کے روا ہی نہیں ہے آپ فرما دے جب املاس کی نیت بھی بہری یہ بنی کھڑی ہے جان کلو والی جڑے کرن والے انہوں کی نیت بھی یہ بنی کلی ہے جان کے لوگ اس واسطے اس کسے بیان کرنے کی اجازت نہیں شریعت مساہرہ دن کوئی اجازت نہیں کیونکہ نیت بدل داخل جو شہادت امام علی مقام ذکر ضمنن ہوے فرید تا ہون ملکبتہ اللہ تعالی جو انعام شہیدان دلال فرمائے نے او قران مجید دی آیاتاں بیان ہوئے سہا یا جاوے صحیح حدیثاں دے نال جے شہادت دا ذکر آوے تے ضمنن آوے تے کس نیت نال آوے محض بیان کرنا مقصود ہوے مولا حسین استقامت بیان کرنا مقصود ہوے جو محمد مصطفیٰ شہدت یہ حق مذہب پہ پیش ہوں اور سنو ایک گل کرنا ہے تھے. بڑی لطیف گل کرا؟ علماء کرام شریعت اجازت نہیں دی ہر سال شہیدان دی <تصفح> قوم کیوں آدھے خبردار اس نیتہ بیان کیا حرام ہے کیوں آدھے پائے سنو نکتا سمجھاو اس <تصفح> <تصفح> <تصفح> واسطے نہیں کہ شہادت کا ذکر برا ہے اس واسطے کہ جب یہ نیت اسردے اس عمل کا نتیجہ برا نکلنا ہے کی نتیجہ بھئی قوم میں چھ اگوں شہادت دا سلسلہ ہی باندھو جانے ہیں شہید بڑھنے ہی نہیں مجاہد نکلنے ہی نہیں کیوں کہ جدو قوم دے بندے وکھن گے کہ یار اوہ فلانا شہید ہویا تئی ہر سال انہوں پائے روندن تئی پائے پٹ دنوں حال ہوتا ہے بندے اگلے آخنا ہے کہ یار کدی بھی نہ کریے ہال تک چودہ سو سال والوں پیر ہوں نے کہ جی اصان چا کیا مل سام روڈے رہے فرمائی یار گل سرو میری ایمان دسو ایک قوم دے بندے میں گلتا کرنا ایک پنڈ دے بندے دشمن لڑ کے مر جنڈ دے پچھلے بندے نہیں فرمائے یا گل سر میری ایماندار دسو کہ ایک قوم دے بندے میں گلتا کرنا ایک پنڈ دے بندے دشمن لڑ کے تو مر ج اس پنڈ کے پچھلے بندے وہی دن آ پاؤن سر چیروں چ نہیں پاؤں کالے کپڑے پا لین بال دوائی بہلا بہڑا ہال باؤ کے دہڑے روٹیاں نہیں پکتی منجیاں مددیاں تو یہ ہشر ہوتا ہے جناب ادھر درنج درنج ہوں ہال فلانا اجڑیا گیا رل گیا مر گیا ہوں سچی دسیا جی جو سچی دسیا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 انہوں نوی لڑائی ادھر نکلن گے یا ادھر نکل گے سچی بول میں یہ سیالیا شہید نکلنے کیوں نہیں شکر لڑ کے کوئی شہید نہیں یا تاریخ گوا یہ کافر جنگ ہوئی نہیں جدو ہی ہوئی مسلمانوں ہی ہوئی کوئی ماہی دلال تاریخ پٹ کے دے جاج کے بریلی انہوں شہید کی نکلنے نے جو میں ایک پاک حسین سونے راہ مبارک دے کوئی سویں حصے دردیا ہک ہاں آکھانا آخ کام کیتا شروع شال میرے کٹ بہ کے پتا ہی نہیں لگنا دیکھی تے سہی इमानसो इना सुरान मिटी सुहा शहीद निकल जेड़े हक आखन वाले खाली थोड़ा जा हक आखे करके बरेलवी जो शहीद आंद दे। लंगर दगते दे शहीद आंद वास्ते ना कुंजवा कड़बड़ा लगना है نہ کوئی حسینی لال نکلتے نکلن شبیر شاہ ورگے جالا بچھڑ نوی کس دے ہو شالا بچھڑا نویر کسے دے نہ ہومانیاں بہن جس بین ویر نہ کوئی اس کی دنیا دوں لینا ہوں جد یہ انداز اے اس قوم دہ بار اپنا شیر پڑھ کے سید آ زن پاک پی آخری نو زب اللہ امت رسول نو پی آخری افسوس کر کے وا کے نویر دے کسے آ جب میرا حسین بچھڑ گیا ہے نا تو میں امت رسول سبق بھی پڑھا کہ میرے نال جہی ہو گئی ہو گئی وہا ویر نہھڑے تو نہھڑن دیا جی کدی جان بچھڑ جائے عزت بچڑ جائے پر تا نہ یہ سبق پڑھا جھوٹ تھپیا سیدہ زینب پاک دے ہوے بکھر دے مراسی بکواس تھپیچے سی دا زین پاکے جس کام کے دھی بہنے سیے سیدہ زینب پاک گئیے کتوں شہید نکلنگ تو کتوں قربانیاں جذبے رکھنے والے پیدا ہوئے میری گل نہیں سمجھ لگی یار میں خیامان جی بی پاک, سیدہ زین پاک دے مو مبارک نہ میں نبی پاک دے دین بیان تو قربان ہو جذبہ سبق کتوں ملنا وے یار یار تصا دسو ہزور دم ہزور پاک پہ سبق پڑھا کہ شالا وچڑ نہ ویران قربان سبق ہے وہ کتری تو لبنا سکھاں کو لبنا چوڑیاں تو لبنا پھر تات چ رہا کی حضور دے اہل بہت کرام دا پکا نہیں چڑھا میرے خیال میں یہ کام اہل بہت یزید بھی نہیں جی تے کیتی آکر کی کہ یزید قتل تے کر سکیے لیکن اہل بہت کرام دا جڑا دینی جذبہ سی تے دینی سبق سی امت واسطے تے نہیں مٹا سکے ایک شیر مٹا دے ایک تو سیر مٹا نا دیتا سدکے جاو دے نہ ہی گا ونڈو نہ نہبیلا لاؤ نہ جاخر سنو تے نہ سنو مقرر تے وہ چنگا نہیں چلو اہل بہت ہی کم از کم یار کچھ تو ادر تے سینے رہ جائے گی قربان کریے ویخ ویخ کے ٹرے رہیے کہ رب داہبانے کے میں سلسلے سے ہوسال دیا پاکستان بنیا بنیا جی جا بنیا یہ چڈو بنیا ہوئی پینٹ والی جنگ اندر میجر بٹی مریا مرے پاکستان دی حکومت فوجیا مرن والوں دا ایک دن منا دن آدھے چھ ستمبر او چھ ستمبر کی کرتے ہیں توپان دی سلامی झंडे उन्हों दिया यादगारों के उले चुकते या रत्ते हूं फर्ज करो अगर हुकूमत छह सितंबर को मेजर भट्टी की कबर दे चढ़ावे कला और सदे दाकरबीर शाह वर्गे मुकरा उ गया आख मेजर سچی بولیا جے اگوں فوج سن ہومانے جی بارڈر اگلے دن کوئی فوجی لمبنا میں آنا اس اوتری قسمت والی قوم یہاں نے اسلام کے بارڈر تے بندہ کوئی نہیں رہا وجہ کی لگ گیا ہے بھائی تے سبق ہی پڑھایا گیا سجنا جس دے اندر پاک سلامی والے ہوں پاک نبی دے شہدانو والسلامیاں دین والے ہندے انہاں دی عظمت نو سلام کرناڑے والے ہندے ایک حسینی کیئے لاکھ حسینی موجود ہندے سبحان اللہ اد مولبیاں دیاں دیا دیا پیراں دیاں ایک سپاہی نو کے سُتھنا خراب ہو جاندیاں نے کیا حسین دا سبق کی ہوئی سی معلوم ہویا ہے جڑے دلے پیار ہوئے روم پکٹ پیار ہوئے کر کے ساڈا کلنڈر اقبال لاہور ہی بول اٹھا بچارا حسرت بھرے الفاظ نال پہ آخ حسرت بھرے الفاظ نال آخ حسین بھی نہیں گھر چ جی لو سڈا کلندر اقبال فرما ہے وہ مسل کی کہ دور آ گیا ہے جی کہ موسم جلس نہیں لبھی ہوں کوئی حسینی دلیر لال نہیں لبا سب گدڑ کے چوہے رہ گئے جب جان بچاون دی خاطر حکومت اگریزوں سلوٹ مارن جوگے نے گل کر بندے کوئی نہیں رہو اگو آکڑا بندہ کوئی نہیں رہو ملان ویخ بڑے موٹے تگڑے نے اونٹ اونٹ جی کد نے پر گلے کھوتیا تو بھی گئے گزرے نے کسے سپاہی دے دگے بول نہیں پی سکتے اقبال آس گئے ایسی خشک سالی کیوں آ گئی ایڈا کات کیوں پی گیا وے امت مسلم جنہ دیا کتار مفتی محمد اللہ رسول دے نام دے نارا مارو توجہ نال بولو سبحان اللہ اے مرسے آنے بیک کے بے غیرت بن کے کمپیوٹر ویں دے گئے رپیے وندے دے گئے یا پولیس دا سوٹا ویں دے گئے انہاں ساڑی جائداد بچے ساڑا پیٹرول پامپ مدرسہ بچے دین جاندہ تے جاوے حسینی جذبے ہوندے تو حسین آخیا مکا جا جاوے جدی جرملا چلا مصطفیٰ د دین اپنے ہتوں نہ جان دے سام سچی گل ہے سچ اٹھے کیا ہے سلطانپور مل جائے آشک سوئی اکیج آشک سوئی مشوش میں میں سلسلے سے مثال دینا پاکستان بنیا جی جا بنیا یہ چڈو بنیا تے اس بنن دے اتر ایک لڑائی ہوئی پین خالی جنگ اندر اندر میجر بٹی مریا اور بھی فوجی مرے پاکستان دی حکومت انہ فوجیاں دا انہوں مرن والوں دا ایک دن منا کہا دن آدھے چھ ستمبر او چھ ستمبر نو کی کر کرتے ہیں توپان دی سلامی جھنڈے انہوں یادگار کے اتنے کالے چکتے ہیں یا رتے ہوں فرد کرو اگر حکومت چھ ستمبر نو मेजर भट्टी की कबर के उड्डा चढ़ावे कला और सदे दाकर शबीर शाह वर्गे मुकरा उह गया आखण मेजर सची बोलिया जे अगो फौज सुनी होे हो मानस्या बार्डर देते अगले दिन कोई फौजी लंबना मैं आना औतरी किस्मत वाली कौम इन्ह ने इस्लाम के बार्डर से बंदा कोई नहीं रहा वजह की हम पता लगा है बना सबक ही ये पढ़ाया गया है جس قوم در پاک حسین سلامی دالے ہوں پاک نبی شہادا ن سلامیا دالے ہوں عظمت ن سلام کرے ہوں ہرسینی کی ہے لکھ ہرسین موجود ہوں اج مولبیا دیا پیران دیاں، ایک سپاہی نک کے ستنا خراب ہو جا ہرسین سبق یہ ہوئی سی معلوم ہوا ہے جڑے دلے تیار ہوئے رومن پکڑ تیار ہوئے نے، کر کے ساڈا کلندر اقبال لاہور ہی بول اٹھیا بچارا حسرت بھرے الفاظ نال پیاکھ حسرت بھرے الفاظ نال آخ حسین بھی نہیں گھر چار بھی گیس دجی لو کلنڈر اقبال فرمایا کی کہ آ گیا جی میں کے موسم جلس نہیں لبھی ہوں کوئی حسین دلے لال نہیں لبا سب گدڑ توہے رہ گئے جان بچاؤن دی خاطر حکومتوں سلوٹ مارن مارنگے گل کھوتیاں تو بھی گئے گزرے نے کسی سپاہی دے اگے بول نہیں پا وہ اقبال آخر خوشکسالی کیوں آ گئی یہ پی گیا وے امر مسلم جنہ دیا کتار محمد بن دارے دارے دارے حیدری دارے حق و صداقت مفتی محمد فضر سائری اللہ رسول دے نام دے نارا مارو توجہ نال بولو سبحان اللہ اے مرسے آنے وک کے بے غیرت بن کے کمپیوٹر ون دے گئے رپیے ون دے گئے یا پولیس دا سوٹا ون دے گئے انہاں کھا ساڑی جائداد بچے ساڑا پٹرول پمپ مدرسہ بچے دین جاندہ تے جاوے دالما دے اندر حسینی جذبے ہوندے تو حسین آخیا مکا جان ہوں مصطفیٰ جرم دین اپنے ہتوں نہ جان د سچ اٹھے کی سلطان نے آشک سوئی haqeeqi dilaa aa shakl soyi کتن مشوقے منے اشکل چھوڑو اگرمکی ن موڑے پیسل تلواروں کھنے banne o socha ese ki husein ali da ha ha hadi hadi socha o ya rab socha سردے راضی نہ پنے جی کبرے قدرت چیز دی جان دا ذکر کرنا اس رنگ کرنا کہ امت دا ہر بچہ شہید ہوگریزی چتو نہ بنے خون گرم کرو بولن دا پھر سوا دے تو تھلے اگ بالو کوئی ہانڈی پکے یہ دلے تھلے برف رکھی اور آتے نال ہوں برفوں کانڈیا پک دیا شبیر شاہ دا برا ہے فدا شاہ وہ فدا شاہ اگلے دن میرے نٹے ہویا اتے برکت پورے لاہور رائبینڈ روڈ سے علاقہ نواب میں فر تقریر کی تھی اللہ تعالیٰ دے فضل میں رنگ اپنا پتا پھر تو بندے جڑے اچھلن میں خطاب ہیٹر کتاب فریزر سی میں انہوں فدو شاہ آنا وہ فدو شاہ اتنی بھائی یہ تکریر جڑیاں نا ہونی چاہیے تو سارے حسین دے خون تے گوارہ نہیں کہ میں یزید ایک ہو جا م تیرے خون سجدا نہیں تے تو کہ میری رسول کریم گستاخ بنے میری گستاخری خدا بہدین نال بنے یہ نہیں ہو سکتا میں کسے فاسق فاجر نہیں جوڑ سکتا میں کسی نال کی جوڑا لیکن یہ خون نا, خون سم لے کا آل چے نہیں اکثر سیدے سے لیے قسم خدا دی رسول بھی آل نکل بیٹھے نے سنو اللہ تعالیٰ دے قرآن نے صاف فرمایا بس سی کسی بلے کے رہنبیاں تا تا کے نا جنتری پکی تی وہ گیا ہے بندے بندے شریف ہمیشہ جکتا ہے وہ آتا یار میں مثال دینا اللہ تعالیٰ جو صحابہ ہے کرام فرمایا ہے جنگے بدر لڑن نو کہ تنوع بخش جو چاہتے جے کرو عزت جو دیکھی سو اگوں عزت لینے سڑ ساری زندگی کوئی کم نبری شریعت ہٹ کے بھی جی پھر عزت لے کے نا؟ <تصفح> آج اج او ہے کمینے اڑیا کہ حضور پاک نے فرمایا میری شفاعت میری امت واسطے ہے سن کے گئے آسا ایت نبی دے خلاف نہ چلیے شفاعت تے کرے کرے گا آسا سے اپنا دور وکھا لیے لہذا دب کے کرو جو آنکہ ہے کہو دیو نہ کھو شراغی جاندی کیوں جو بیٹھا میری شفاعت پکی معلوم ہوا آسان کمینے حضور دے صحابہ شریف سڈے واسطے تے اوڈا وڈا اعلان نہیں آیا لہی تے وڈا اعلان آیا ہے. تے کرو جو چاہتے جے کرو جو جی آدھا جے کرو میں بخش املی فرق نہیں آیا بد عملی دی انتہا ہو گئی فرمائی نظارو سید بن گئے سکولیے بنے نیچری لوگوں دزت بنیا کمینہ سر سید آگوں کے چک فٹ میں میرا خون پا مجھے جانوتا کیتے کوفر ایمانو فارک نہیں لانتی ترین بلی حالانکہ کا یہ تیرے اہل چو ہی نہیں یہ نوح علیہ السلام سلام تب بھی قوم واسطے اتریا نہیں گل وہاں دی لیکن اتری انہوں واسطے نہیں واسطے اتر دی تے پھر کہ رب اپنی بے نیازی کا نو کہ جے تسان کفر کیتا کیا میرے رسول آل تو باہر ہو گئے جہا اعلان میں نو واسطے اتارنا پیا ہوں کئی سید گلانی کوئی بخاری کافر نے متد نے رسول کریم دے دین دے قاتل دشمن نے کتنے سارا جگ جاگے توں سر جا ایک سید سدہ مثال اتر لاہور میرا تھن ریس میرا تھن ریس ہوئی گئی لاہور ہو گئی میرا تھن ریس یہ میرا تھن وی کو ریس لوڈر کی ضلع لودرا بہاول پور جانتے ملتان بہل پور دے درمیان جگ ضلع لودرا یہ اتوں گی یہ باقاعدہ پھر اشتہار چھپے نے سکولنا ریس کر سکولی ریس کرنگے تے پتہ نہیں لاہور تی ہزار نسیاں اتے پتہ نہیں کنیا ہیں لاہور چ پچھلے سال بھی لیکن نسیا کی پروفیسر نے رات دن محنت کر کر کر کے دس ہزار ودا لی ہوں کوئی پتہ نہیں بھی کنیاں گرستیاں ہیں باہر جی ہیں وہ پھر پورا انہیں اشتہار چھاپیا ایت شکل پچھے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 لکھ کون کرا ہے جناب تمام اولمپیا ایسوسیشن لودرا بتاون سہارا ہیومن رائٹس آرگنازیشن جنوبی پنجاب کیڑی تاریخ نونی ہے پچیس فروری دو ہزار سات پر وہ اتوار صبح دس بجے میں تاہ دسنا بھی اگر اتے بھی تو بیٹھا مجاہد باجی کھچ کے جان میں دسنا پیا بھی فلانے دن پہنچ جائے کی لکھا ہے ایمان اتحاد نگمنٹ پاکستان دی مہر لگی کھڑی مسٹر جناح خاص پیغام ایمان اتحاد نظم یعنی یہ سارا کچھ ایمان ہے اتحاد یہ ہے نظم دور کا افتتاح بدست جناب منظور سرور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لودرا یہ ہوں پتہ نہیں ہے بریلوی دیوبندی بندی شی ہے مل خیر منظور سرور تے دستا ہے یہ سکھ نہیں ہونا ہندو نہیں ہونا ہے کوئی یہ دوسرے نمبر پہ ہے؟ جناب سید اصغر شاہ گیلانی آہا. جی گیلانی یعنی غوث پاک دی اولاد ہے ادب کرو مری سیا پیشاب پیو نام مراد امی قوم ادب کیا ہوں چی چشتی مراد ہے بھائی ماں نے چیشتی سیدان میڈیا رسور سہدان گستاخ دے دین دا گستاخ بنیا کھڑے چی نہ بنے, دا بنے. بنے. سید کافر بنے مرتد بنے دائرہ اسلام تو خارج ہوئے بہن کچھ پوا کے نسا دے اس پتا کرے تو پہلا پت پتا کٹ کے پتری کٹ کے آخ نسری کڑیے تو استعمے ایمان یہ تو یہ نظم ہے تو یہ اتحاد اس طرح کے کافر آلم کی یہاں کا نانا بھی لہنت پوے حسین بھی لہنت پا اثر بھی لہنت ہر من لہنت پے سیت کافر نہیں ہو سکتا کافر سید نہیں ہو سکتا کوئی میں جی سد یہ تو آنا قسم خدا دی سید کافر مرتد سی گل تو کرتے پاؤ میں جڑے کافر مرتد نہیں لیکن بغیرت نے اپنی جی بہن سکانا ہر پاس سید پہ گیرت نہیں گئی میں چاواں تلوار اصلا یہ مار چڈا جہے بغیرت بنتے ہیں میں قیامت نو رب پوچھے چشتی آئے کی کی سید مارے نہیں میں آخا ماؤلا میں چپ جاننا میں سٹ میں وہ گوارا ہے لیکن رسول دی دی میں <Carm Ou à Self> <پیار> عام مومن جہے آن دیا دیا بہنا واسطے ترفتا نہ پوس وے فو نہ فوج وے جڑے مرضی کھلوتے ہو بول ہی پہنا انہوں نے بھاویں اگ لگ جاندی میں بول پہ وہاں اگ لگتی بجا ہے کیونکہ کسے پوچھا دلیا تو دلیا تو کسے پوچھا تو کبھی گسا بھی آتا ہے میری گلت وجہ کسے پوچھا دلیا تو کسا بھی آتا ہے کہ بڑا آپ سان سمجھی کہ آپ ٹھنڈے خون والے انہیں آخیا کدو آ کہن لگے جدو غیر غیربی گل کرے نا کوئی اس ویل سانو اگ لگ جی چو لگائی میری گل نہیں لے <laughs> میری گل نہیں سمجھتا تل آئی گل کسے <laughs> پوچھا دلیا تو کسا بھی آتا ہے دلے آن آ جڑی اپنی عزت ویچتے ہیں تو کسا بھی آ کہن لگے بڑا ہوں دا پوچھے ہوں دا ہے کہن لگے جدوں کوئی غیرت کی گل کرتا لگا جی اس سے یعنی اے نہ سمجھو غیرت والے دا خون بھی کھول دا, دا بھی پر موقع محل دا فرق ہوتا ہے غیرت ا اپنی عزت لٹی ویٹے پھر انہیں خون کھول تے بے غیرت دی عزت جدوں جب لو تے کوئی استو بچاو والا آ جاوے نا تے پھر بے غیرت بےغیرت تو سانوں کی سمجھ آئی سارے کول طاقت کوئی نہیں لیا منڈیا اصلا ویخنے نو قسم خدا دیکھ کر کے آدھا میرے نال جنہ گا رکھتے ہیں بغیرت جن نے سارے میرے کرنا والا بندہ اگر دلہ نہ ہوئے ہو بہنا سکل ادھر ادھر ہر پسے کھلیاں نہ جی میں تھان دبا لوں جیاں بہنا پردے چوشن پردے چوشن میری گل ہو جو تک پہنچنی ہے نا انہیں آخنا وا زندگی آندگی تینوں لگ جائے ایمان ہزما کے ویک لوگ مطلب مخالف ہوں ہی نہیں نا تھی سویرے تر پو کسی ملا بیٹھو کسے عوام بیٹھو کسی حقم بیٹھو بیٹھو بہ کے میری میرا گلیں چھیڑ دے وہ دو تین کی دس رات دینا دین تو بعد ہوں تر پو ان گھر کے روح سے یا تمہیں اللہ تعالیٰ تھوڑی جی دید دے دی اندھے متے کی فٹی پڑھ لو جی اندر متھی متے کی فٹی کے اتنے بغیرت نہ لکھے ہو تے موڑا کیا جی میں ایک گل ہوں سا شیر پڑھتا ہوں دسا. میا شیر میا محمد بخش لیکن شرح نہیں سمجھائی شرح سمجھا کے تے شیر, توانو پرانا. آل آل شیر پہ ہے پرانا تو شرح ہے نمی شرح سن دیا چھ بڑی آنی ہے تر بے فرما لو سنگ کتر دنگا بے شرمی مرغے نالو ساگ سرو دنگا شرم شرح سنو بھائی اللہ دے آخیا کتےگے سنگ تو چنے ہوں کیوں ہے کوئی تاکھی کا کتا پال کے دیکھے چور ڈاکو خدا نہ خاصتا اندھ گھر ان دے انے تے کھڑی ہو گئے کوتی چور ان کھوتی رسے نت ہوئے جی کتا وٹ کھا کے نہ آئے تو مڑا ازما کرے تو یعنی کتا چار دن روٹی کھا کے غیرت والا بنیا کھڑا ہے کہ گوارا نہیں ہوں میرے مالک دے میرے سائی دی کھوتی دے رسے غیر بندہ ہاتھ لاوے کیوں لاوے یارو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 تی سات لاکھ فوج ہے تاری بڑی پولیس ہے اٹھ, اٹھ ونکیاں دی پولیس ہے ایک ونکی بھی نہیں یہ گشتی پولیس ہے موتروے پولیس ہے ایلیٹ فورت پولیس ہے ملےشیا پولیس ہے پتہ نہیں ونکیاں ون دی پولیس ہے لیکن تو میں تے سوال کرنا تو میں ضرور جواب دیا جے کہ اس قوم دی دھی بہن دی عزت ہندو نال نچے تے انگریز لوٹے تے ہوٹل تے لٹیچے جتھے مرضی نچے نچا سکول تار تار ہوی ہو فوج پولیس نو گسا آ سچی بول میں گل کرنا مائ نہلس والے ہو گیر تالے بنو فوج والے ہو گیر تالے بنو حکومت والے ہو دلے نہ بنو یہ شرم کرو بھی ایک تو انو ٹکر فٹتی ہے شرم کرو اس ٹکر کا کچھ مل لکھو تو مل رکھو کچھ تو شرم کرو اے نا دی دی دے اتے دے کم پہرا دو آپ بلکہ سنو ایک ملا ہے کوئی ادھر کا دیپالپور دی منڈی احمد آباد اتوں کا ملا ہے تو انہیں میرے خلاف دیتی ہے درخواست ڈی آئی جی ن کر دیو تاکہ پتہ لگ جائے کہ پاکستان میں اسلام ہے میرے خلاف درخواست گئی پی درخواست اندر کرو تاکہ چشتی نو پتہ لگ جائے کہ پاکستان میں مسلمان بھی ہیں اور اسلام بھی ہے میں <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> نو مڑ یاد آئی وہ گل کہ دلیا کسے پوچھا تمہوں کو سمجھ آتا ہے سارے چشتی نو چی نوٹے کر چڈیے کیوں پہ نے میں نہ مرا دوتا ہی چنگا کتاب کھانا تو نہیں کھانے کچھ کرو مرنا چاہیے نا دیکھے نا تو بہتے مر جان پیک کر ملک میں ہے جمہوریت اور جمہوریت کہتے ہیں اکثریت کو لہذا بہتے دلے رہ جان ایک گہرا گہرا ہو اس قوم کے اندر مر جائے جہا جا دلہ ہو جی لکھ پیا سیوے لکھ پیا برسے شالا او دے سر دارا جو شالا قسم خدا دی کر کے آنا گلا تو سہ میں سویرے تائی بیٹھا رہا تو مکن ہی نہ اللہ تعالی کے فضل ویلے نہیں ویلے نہیں ہاں تو مصروف جے ویلا ہو جڑا سڑک تگتا ہے دفتر جاگتا بیٹھا ہے ہر ویلے مصروف ہے لیکن مصروف کفر تھے بےغیرتی اچھے اسلام دشمنی اچھے اپنی قوم دی دشمنی اچھے یہ آنتری کا ویلہ ہے جا ویلا کل مردہ مرد شالاج مرے تکر چیٹھا وہ سور جاگن گے تو چکروں تو تگد بیٹھا تو مولا دے گھر تو مر گیا تو میں جیگنا جیونا جی نا سارے بندے ہی مر جان تو میں تینوں سنا ن تقویار صدا مفتی محمد خزلام تو سمجھ آئی نہیں ہوں کبلا ہو ہو, ہو, ہو, ہو گل کرن لگا توجہ نار امام آلی مقام پیر ہونے میرا مطلب یہ کہ کسے انہوں نے نہ چےڑو کسا اپنا چھڑو کیوں؟ جو ہون ہون دے حالات امام حسین تیرے میرے نام میری گل توجہ سمجھا جی انہوں کا وقت لنگ گیا دا وقت ان نہیں تیرا میرا گل اپنی چیڑیے بھی اصل جس وقت چاہیے کرنے آتا کی ہوندا ہے. ہاں میری گال توجہ کرنے ہوں میری گل تو وجہ لال سمجھا جی اگلی جیڑی کر لگا ادھر ویخو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 مرزائی یعنی کلمے پڑھنے والے جڑے ہیں وہ کوئی مرتا جیو جو مرضی پڑ ہے پڑھتا یہ جن کے ہیں یہ کرو مذہب آپ اپنا رکھ اتحاد کر لین آخر ساڈا سارا مذہب ہوں ایک مرزائی بھی روے بریلوی آکھے آخ تے میں ایک ہاں پرا پرا ہاں اتحاد المسلمین شبیر شاہ حافظ آبادی اتحاد بین مسلم ضلع حافظ آباد کا سدر کی سدر یہ تے کام نڑ خراب ہو گیا آپ تو کدی دور جانا تھی چلو پھر اتوں ٹرو یہ مقصد کی ہے کہ حق سے بات گڈ مڈ ہو جائے لیکن حق بنتا جی بریل بھی اندر پاپ بھی توہین ہیل کر جو مرضی کردہ سارے اس سلسلے دے اندر اس سلسلے دے اندر آ, حکومت نے عملی جڑا قدم اٹھایا پہلوں سی تعلیمی قدم میری لفظات غور ہوے پہلوں سی سکول تعلیم لا مذہبیت دی ہوں عملی قدم جیم سرعام دعوت لیکن وہ اے بھی اے بھی نہیں تعلیم چے دبے الفاظ پرانی لگی آملی طور جناح جناح پرانا آخر ہوں دا سی شیعہ سنی وہابی ہر یہ جی تخر کو خیر بات کہہ دو سب ایک بن جاؤ تاں کر کے मिस्टर जनाहा वहाबी भी प्यो मनना बा कौम शीया भी बरेलवी भी, भी। पाकिस्तान वसण आए खत्री भी सिख भी झूड़े भी मिर्जाई भी सिपाही साबा भी शीए भी कभी तुसा सोचिया है। بھائی یار یہاں کا پیو مشترکہ کھے بن گیا کدی تل سے غور فرمایا کہ مشترکہ شیادہ جڑا جہا پیو ہے وہ سپاہ صاحب والے پیو کنے کدی اس گلتے جناب نے زہمت گوارا سوچڑ دی ایک دجے دے مذہبی پیشواوا یہ منع تیار سڈے پیر مہر شاہ نو، شیر ربانی وہابی ولی منن گے نائی. نائی. امام احمد رضا شیعہ ولی منن گے مسٹر جنا وی کھیڑی ہے کہ شیعہ کیا تُو میرا بیو کہ تیری پہن میری ماں فاطمہ جنہاں شیعہ سیدہ آئیشہ صدیقہ پاک نمامن رواستے تیار نہیں اس فہشہ رنڈی نمام کیوں مندہ ہے جڑی ڈولے کٹ کے ہر جل سے وہ چاہ کھلوئے सिखा बवे चूड़िया भी कछ बवे नंग्याल कली भ्रा ना भी जाती मैदान इत शेर डर का मैं दसो دجے تے پیشواوا من تیار نہیں شڈیریا سپاہی ساب کڑی نہیں بس بولو سپاہی بالے جڑے سن خون خرابا سیا سیاپا کی کافر کٹر حقلواس جنگی تے آدم سارے کافر کافر لوگ دے اترے بھی لٹرین جو بیٹھے نے جیسے ہر شاید چیتوں بھول جاتی ہے اس لیے کافر کافر چیتہ ضرور آتا ہے اتنے لکھے آفر کافر کافر شیعہ کافر لٹری شیا جوال یہ جہاں کے نزدیک شیعہ کافر ہے وہ تیو مشترکہ کیونیا ہونا میں بھی سوال کرنا کہ تسا مینوں دسو مسٹر جنا کا کی دسو شی مذہب سی سنی سی وابی سی سندو سی ہندو سی کڑی سی، بڑا دو. مینو اگر تی مائی دہب سابت کر دے اپنی دور ہونے کی خوشی میں میں اس کا مرید ہونے سے تیار ہوں جی <laughs> کیا بات ہے بھائی یہ نام صحیح صاحب طالب صاحب طالب صاحب جڑی تس گل کی گل بڑی کیتی کی اور قرآن مجید دی گل میں قسم خدا دی کر کے آنا جڑی نے آخر دگڑ دگڑ اگر قرآن ہوئے تو مڑا اللہ تعالیٰ نے منافق کے بارے دس ہاؤ وا ہاؤ لائے اللہ فرماندہ جہے منافق ہیں نا یہ دگڑ دگڑ نے بڑی گل کی شیرا کر کے جدو ہے لا مذہبی آخ سا بھی پیو آخیا پرا ہو تیرا تو سڈا نہیں لگتا مرزا ہی کھلو تو سر ان کھانا خراب ہو تو ساڈا نال کھڑے سن کتری انہیں دفے نہیں ہوں ٹھیکار ہی ہے سکھ کھڑے سن انہیں آخیا بھاوے کرپان کوئی نہیں سکھ تبدی وال نے یہ نہیں پر بے گیر تی چال جی ہے سائن سے ہی مر گئے اچھا پی من بیٹھے سی گل چشتی بڑا نمک حرام ہے میں کیا جی گزارش میں نمک حرام ضرور ہاں کیونکہ جیڑا حرام نمک میرے اندر وڑ جائے نافنا کے کھا باہر نمک حرام اس طرح کے منج میں ضرور ہاں باقی حرام دمک نیال سمجھ کے کھا جاؤ میں ارد گا کہ انہیں ہو جی سی خدمت کی نا جی ساری خدمت مسٹر جناح کر چڈی ہے وہ یہ کہ انہیں سانوں بن کے انگریزوں کے اگے سٹ آ خدمت وہاں ہمیشہ یاد رہتا کہ انہیں ایک گل کی انہیں آخیا ایک ملک جمہوری ہوے گا قانون عوام بناوے دی انگریزہ نویہ مندھول سی مسلمانہ دا قانون عوام نہیں بنا دی نہ کوئی خواس بنا ہے نہ کوئی ملہ بنا ہے ہے اللہ بنا ہے بنایا بنیا دا ہے بنایا نہیں جاندہ آئین نہیں آئین اسمبلی بنا دی ہے دین خدا بنا دا ہے بنایا بنایا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 آپ جہان اندازہ بالن جا بنے ہوں سم لگی نا. <تصفح> <تصفح> اے جیڑی جی حکومت آن تے آنگریز کے قانون کیوں پا بند ہے خدا رسول دی گل کیوں نہیں سن رہے پیو جواب دیا اقوام متحدہ کے پابند رہا جی اقوام متحدہ کافر نے پنجو پاوا نے وہ پنجے کافر نے تو کافر دے پا بند رہا جی تمہوں پیو آ گیا ہوں انہ پیو میں منا میرا تے سکا پیو مینو آخے نا سکا پیو بناکی تے ہو گل ہے گا سکا پیو مینو آخے کشتی تقوام متحدہ کی مننی ہے میں سکے پہوں نے چٹا جواب دیاں گا کہ اب میں جمعہ ضرور ہی پر تو بنایا نہیں بناوانوالا ہو رہے میں تیری گلت آل سکنا میں اقوام متحدہ دے منشور سے لانت پانا میں اللہ رسول دے حکم دفاں بند رہنا ہے تو ساں درسو میرا تے ضمیر آن ہے میں سکے نو اے جواب دیاں تو ساں مسنوئی دی منی کھلے دے میں زلہ دیرہ غازی خان پہ کرنا سنو میں زلہ دیرہ غازی خان پہ کرنا تکریر تو میں آکھا ابھی مسٹر جناہ آندہ ہے حوالہ سنایا کتاب دا قید اعظم تقاریر و بیانات کتاب جلد تیسری صفحہ نمبر دو تو میں حوالہ سنایا ابھی مسٹر جناہ آندہ تکریر اچھ علی گالی جنورسٹی اچھ خطاب کر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 हत खड़ा करके आता मौल साहब सा प्यो जवाब है एडा दला प्य साखा <laughs> मेरे मौला मलवंडे जड़े हैं गारे सूर रल के आंदेने साडा प्यो है, है तस्करे بڑے پہ نے مسلم لیگ نے یہ کیا اور قائد آدم نے یہ کہا یہ جٹ بندہ بلوچا غازی خان پہاڑ وہ چٹا جب آتا ایک گل بے گیار سو کے پھر میں مولا مولاوا کہ تیری بارگاہ صرف ایمان ہی چلنا کتابیں نہیں چلنیا نہیں چلنیا دارے لے چلنے دے امام غزالی فرما نے ہر داری ویس کے بھلی نہ بکرے کی بھی لگی کھڑی گئی اصل تو ایمان ویٹنا کیا مت والے دیں کئی دھڑیاں والے چاہیے جان گے کئی ایمان والے جنت جانگے قسم خدا دی پہلی شای ایمان بعد اچھ داڑی ہے بعد اچھ نباز ہے بعد اچھ روز ہے میں نے ایک کاندے ہے اللہ میں دی داڑی نہیں سی ایک مولی آخذ ہے میں کہ مولی جی اوگی داڑی نہیں سی تیرا ایمان نہیں ہے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 ہماری خواتین گھروں کی چار دیواری میں قیدیوں کی طرح محبوس ہو گی جٹ جا بندہ بیٹھا والا ہاتھ کھڑا کر کے دلہا پیو سا نہیں ہو سکتا میں آ میرے مولا ملوڈے جڑے ہیں تے دیو گندی تے سارے سور تے تھا پیو تھا ہے تے تذکرے بڑے پہ نے مجرم لیگ نے یہ کیا اور نے یہ کہا جناب والا یہ کہا <تصفح> جٹ بندہ بلوچ تو ڈیرا گادی خان کے دے پہاڑا دے پتھر چاہن والا وہ چا جا پہل بغیر سن کے پھر میں آخیا مولا وا کہ تیری بارگاہ میں صرف ایمان ہی چلنا ہے کتابیں نہیں چلنی چلنیا نہیں چلنی چلے نہیں چلنے دہام غزالی نے ہر داڑی ویس کے بھلی نہ بکرے کی بھی لگی کھائی گئی اصل تو ایمان ویٹنا قیامت والے دن کئی داڑیاں والے جہنم جان گے کئی ایمان والے جنت جان گے سبحان اللہ قسم خدا دی پہلی شے ایمان ہے بے شکر بعد وچ داڑھی آئی بعد وچ نماز بعد وچ روزہ ہے میں نے کہا ہیں اللہ میں اکبال دی داڑی نہیں سی اک آخ دیا میں کمولی جی اون دی دہڑی نہیں سی تیرا ایمان نہیں ہے دس میںریمانواڑی روا دس کھیڑی شہرا میں اور گل کرنا وہ تو سمجھ لی جی نا کہ دو کام کر کے سانوں کے بن کے سٹ گیا آج کر کےلک چنگریز جتوں آئے لے جانے اگریزوں کو آسان ہندوستان جو بندہ چوک کے بخاؤ yes, جاؤ تو امریکہ برطانیہ جا کے بندہ ہندوستان چک سکتے ہیں امریکہ آ بندہ چکن دو سان فلانا دہشت گرد انڈیا دی حکومت خبردار کہ ہمارا ملکی معاملہ ہے ضرورت نہ کرنا پورا او oh, oh. oh, ساڑے پچھے پیچھے لگیا آو پچھے پچھے آ جاؤ آؤ پیچھے گل پہ کرنا یار امریکہ برطانیہ آخیا تھا ڈاکٹر ابدل قدیم خان جی سائنسدان بڑا واجر فیٹم بنایا ہے امریکہ برطانیہ آخیا دے سانو کوٹ کے دوں کھی نے آہ, ڈاکٹر خانو yeah. پاکستان بچا گیا اندھی <laughs> <laughs> اپنی چلینی پی تین بچا جاتی جی میں ایک پہ آ کے میں کو پوس والے فوج والے حکومت والے جب برتی ہوں دے تو میڈیکل جا رہے ہوئے نگا ہو کے الٹے ہو کے پیچھے بیٹرییاں بوٹری مرا کے سرحد کی حفاظت نہیں کرنی اتری دیا اپنا بارڈر کھلا پیا ہے سرحد تو حفاظت کرے گا <means> <means> دسو جلو اپنا بارڈر کھلیا پا ہوجاہد قسمت سدکے تھوڑی تعلیم سے سدکے تاری تربیت سے سدکے تاری حکومت سدکے میں کن کننا رہوں گا اتے بلے بلے بلے بلے خیر وہ گل سمجھ آ گئی کہ نہ آئی اچھا یہ اور قسم خدا کی نا ہندوستان کے مدرسے چل رہے ہیں دے اور اتھے دیان کے حکومت پولیس خبردار پڑاؤ پڑاؤ ٹھیک ہے اریس پڑاؤ ٹھیک ہے ملا پھر کتاب چھاپ کے حضرت صاحب ہے تھوڑا جہاں پڑھا جی اٹتالیس ہفتے کو ہے کچھ ہی آواز نہ ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی یہ قومی زندگی ہے نا اے میرا سنویشمی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ یہ تنظیم المدارے سہلے ستھ پاکستان وال سبک ہاں جی دو گندی تے تمہ لر دو کٹھے ہو کے آدھے سبق بنا دکھے قومی زندگی ہے مرد جد دو لے رنا کیوں رہ جان پیچھے قومی زندگی کے ہر شعبے میں یہ دوڑ کا جو شعبہ ہے اس میں بھی رنا پیچھا نہ رہی پاک کے میدان چاہ کلو تو پیچھو بریلوی حوصلہ دے نہ ناری غوث پاک اللہ خدا دی یاں کٹے کتار لگی کڑی تھی ہاں سلف چکی کڑی ساریا تی ہزار ایک بھی نہیں تی ہزار جناب اچھا ہوں جی سر بریلوی وہ پتا کی پہ آخ بریلوی دیے یار رسول اللہ کا نارا مار دی جائے تاکہ پتا لگ جائے سنیے دو گندی پا دی پتا کی پہ آخر شیے دئے یا علی یا حسین یا علی یا حسین آندی جامی نس دی جامی آندی جامی نس دی جامی آندی جامی نس دی پتہ لگے حسین امنا نالی جان دی پھئی بیچ کھڑا تھی ہاں جی بیچ کھڑا تھی دیو گندی دواب دیو کی پہندے تھا تی یہ نہ یا رسول نہ یا حسین صرف یا اللہ مدد باقی سب شرک کو بیدہ واہ واہ دلے دے سردار مطلب بچاون تو سلکے ہاں پھر سارے ادھر او ادھر اے پایا آخ عوام قوم حکومت والے ادھر اے جڑے ملیں یہ پڑھاونے کے کے اٹھیا, پڑھا کے اٹھیا گیا اپنی ہاری مسکین مسکین زور تیرے مغرب میں کل بابے فرید دی دربار تے چادر چڑھا تھا خواری بیان کرو نا یہ کمی نے دا سبق نہ ہوئے کیوں جی اے ہے بریلویاں مدرسے دی کتاب اے کی, کی لکھا کرتے جام نظام شوڈا سارا ای سڑک پہ جب نکلو نا اس پمپ کو اگپ کے سجے کبے ساحب ارسے نظر آن گے سارے کتاب حکومت یہ کام کرتی ہے چملہ ساتھی دینا میں آنا ہونا اجتی کی نے یہ بچڑ خانے کے ڈاکٹر نے بچڑ خانے کے ڈاکٹر جانتے وہاں کو جانور دھا کے آرف یہ ویڈے نے موٹا تگڑا ہے یہ نہیں ویری فیری تھی کہ نہیں یہودی حکومت یہاں ملوں جی شاید دے یہ نہیں ولال ہے پٹا بولو یہ پٹھا نہیں کافر دی ہر تے مہر لاناڑا او بچڑ خانے دا ڈاکٹر تے ہو سکدا ہے مفتی تے عالم نہیں ہو سکدا مفتی عالم ہوند ہے جیڑا صرف نبی دی شریعت دی گلدو تے مہر لاوے ہو اور کسی تے نہ لاناوے اساں تے سن دے آنے وہ آنکھیں میری جان جان دیئے تے ٹر جاوے مگر شریعت رسول اچھ ماسا فرق نہ ہو میں آیا کہ نہیں سجو کی بیٹھے مسٹر جناح جو سبق دے گیا تو ہوں کیتی بیٹھے اتحاد سنوا تھا اخبار لاہور جمع تل مبارک انی جنوری دو ہزار توجہ میری گل نو گل کر بالکل نو نوا دکھا دوں گا مچھاڑو کہڑے کہڑے نے ادرت پچھاڑیا جی اے لگناف جالن دو بندی خیر مدارس مدرسا ملتان والے شر مدارت اے آ کون ہے جیسو یہ کتوں کا ہے دربار فتیب جاند نماز پیچھو پڑی کھڑے چلو مرتے جی نماز دس دیا جی پڑھ کے پیچھے آئے صرف مر لو ہلوا نہیں مر کے جاؤں رب نواب دیا اچھا اے ہے اے نیاز حسین اے شیا خبیر غیر مقلدی شفیق مدنی اے بندی اے اے اے اے او اے اے کون بیٹھا اے جرنل ریاؤ ہک مرد مومن مرد حق نری بک بک بک जिना आई तुन्नी ते थाक। उत्तो तू थी किला चढ़ा के मरदे मोहमेट मरदे हक के जावा तेरे मर्दा तू <laughs> हकूमत तो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 اتحاد بین المسلمین کمیٹی بنائیں گے ٹھیک ہے اچھا ہوں بھابیا دیاں کتاباں ضبط ہوا دیا حال اور سنو اگے سنو اگے اگے سنو قرآن حدیث گیا تو سارا کچھ گیا حوصلہ کیا حکومت نے کچھ ہی بولو حکومت نے ایسا بہت سا مواد مارکیٹوں سے اٹھایا ہے جو فرقہ کوریت کو پھیلانے والے کا سبب بن رہا تھا ہم نے یہ نہ مسلمان فرق کے خلاف جاری ہونے والا لٹریچر اٹھایا بلکہ دوسرے مذہب کے بارے میں لکھے گئے لٹریچر کو بھی قبضے میں لے بیان دیتا ہے سارے کٹھا کر کے خالی یہ نہیں کہ اصا فرقیاں دے درمیان جڑا اختلاف پاؤن والا ہے لٹریچر وہ اٹھایا ہے بلکہ مذہب اختلاف اسلام کا اختلاف یہودی مذہب ہے یا نہیں ہے؟ ہندو مطلب سکھان مطلب مجوسیا تے کیا کہ اسلام کا اختلاف جہرا دجے مذہب ہے اے جتھے, جتھے نظر آئے گا اصل وہ لٹریچر بھی چک لینا ہوں ایمان دسو باطل فرکے کافر مذہب یہاں سارا کے خلاف سب تو ویڈی بولنے والی کتاب کہ اچھی بولو ہونے ذرا کہتاب ہے ملیں رل کے بچے سارے بیٹھے ملیں جی محکومت شامل ہوا گے تو آپ فنیا فنی مگر بچاؤ ہے چشتی تونا حکومت دو باہر ہو جا حکومت کی نوکری نہ لوگ ملازمت نہ لوگ ٹیچر نہ لگو نہ لگا گے سنت بچے گیڑا ہو سنیت کی قرآن مکا چڈیا ہے اسلام مکا چی کر دران پاک جڑیاں جہدیا دے خلاف نے عیسائی مذہب کے خلاف نے مجوسی مذہب کے خلاف نے شرک کے خلاف نے کفر کے خلاف نے یہ میتی بٹھن حکومت سکول والی لانتی کافر آزم یہ سارے مسٹر پیو تو لے کے لکھی بیٹھے ہیں یہ سارا بدلو قرآن بدلو حدیث بدلو فیتا بدلو مائل دن گیا وال کتاب دے۔ سہیوال خطاب اتے سہیوال شہر دن جگہ جگہ تے بینر لکھے سن توجہ گل تو حکومت کی طرفوں بینر انوان لکھا سی موضوع لکھا سا عقید کی سانج تے کل پاکستان عقید کی سانج تے کل پاکستان چھوڑا کا محفل کون نے کرای حکومت رائے حسن نواز اتوں کا لانتی ترین جڑا ہے میرا مطلب وہ ہے اتوں کا ناو مزلا جہا مہمان خصوصی ہے سید صفوان اللہ وفاق کی وزیر ہاؤسنگ و تابار سید بےد بھی نہیں کرنی اچھا کون ہے کہڑے اللہ شاہ بخاری یہ آدھے نے ولی ابن ولی پورے ملک چی والے بڑے بڑے مدرسے جامع تل ال الاسلامی اسلامی کیڑا ہے مفتی شکایت اقبال او اپنا ولایت اقبال اے کتوں کا خطیب ہے جاندے ہو سو مولانا بشیر امداد صاحب جانتے ہو سیوال والا مر گیا ہے ان دی مسجد دا خطیب ہوئے ولایت اقبال اے جامعہ رسولیہ شرازیہ اور لاہور پڑھتا رہا ہے میرے پڑھاو تو پہلوں اس سولہ پاس کی ایم اے پاس ہے. جی انگریزی اگریزی ملیں ایویں نہیں سنو چوڑیا کا چوڑیا دا ڈاکٹر مائیکل عیسائی اچھا تے بریلویاں دا ایک اور بھی ہے پیر ابراہیم سیالوی اللہ اے پتہ نہیں کہ جو مولا میں کسے انگریز کا منہ نہ ویکاں مینو لگتا ہے اس ہیر سیال تو موہر لوائی ہونی हिंदुआ दाइला जे दयाल नाइला जे दयाल ए सारे कट्ठे होके चूड़े भी हिंदू भी شی بھی بھیر بھی سارے ہندو پاکستان کیوں, دا تے دا کیوں تسی پاکستانی نہیں؟ تسی اپنی حکومت خلاف اپنی تعلیم خلاف मैं खिलाफ परचा कटाना उसकी खैर नहीं बंदे उठो जी उठो बंदे सवेरे पर्चा तुसा नहीं, गाले। तुसा नहीं कि सवेरे परचा दे कटोगी हदरत साहब तुसे गवाही देनी सची गल तुसा गवाही देनी है क्या वेखो बगावत की बैठे ने हुकूमत खिलाफ आेख लो क्यों बी بھابیاں دیا مرلویا داؤں ہندو سکھانسیا چوڑیاں کا اکیلا مطلب ہو پڑھا سکول ہوگا کدوں کا تے نہیں من ہوں دسو یہ سارے عقیدے دی سانج کرنے والے کافر نے یا مسلمان نے لا مذہب ہوئے او دگڑ دگڑ ہو گئے کہ نہ ہوئے دگڑ دگڑ دگڑ نہیں ہوتا مسلمان نہیں ہوں منافق شکر پڑھ شکر پڑھ تینوں اللہ تعالیٰ پیغام سنا چھیا آئے جس دگر دگر نہیں نہ چیز دھا دھانی کا پانی, پانی کردئی دھشاب دی ملاوٹ ماسا نہیں پیا تیرے سامنے پورے نکھےڑے کر چے نے کہ ہون تو سننی شبی شاہ ورگے تینا نہیں سمجھ نہیں یہاں مدرسے پیچھے نماز نہ پڑی مسیح نماز نہ پڑی مذہب آخر تک ہی کر سمجھاوا گا جا سکول کا بھی دشمن یہودیت بھی کاتل سارے سرکیا سمجھے گمراہ پی مال دے نال اتحاد نو سمجھے نمجے کوفرو سمجھی مسلمان انہیں پیچھے نماز پڑھی نماز ان شاء اللہ قبول ہو سنی کی پہچان کوئی بنا پھر یا رسول اللہ کوئی بنا پھر یارویں دی دیگ یا رسول اللہ شیئے بھی آخ دوں واری دی آئے کوئی بھی نہیں چڑا کہ سجنا رسول اللہ سنی دی پہچان نہیں کر لی سنی کی پہچان ایو جا مستفا وا با ایمان رکھتا ہوئے مدرسے والوں بال دیں جی مدرسے والوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی باہر کتنے دا جائے یہاں کا خدا کھانا خراب کرے اخوامی میرے نال مناظرا کرنا اشرف سیالوئی سالت بنیا تو س مناظرہ کچھ سنی بیٹھے ہو تو کچھ سن لوگ جنہیں سنیا نہیں منازرہ نہیں ہوا بھائی منازرا نہیں ہوا گل سنو مناظر نہیں ہویا ہون تو بغیر تین کیسٹ بن گئی دو کیسٹ بن گئی تین گھنٹے دیا مناظر نہیں ہوا نہیں میں پیا میں پہ کرنا منازرا نہیں ہوا دو کیسٹا صرف بن گئی پتہ نہیں آواز کنازرا نہیں ہوا گل سنو میں کیسٹا پھیلانا پھیلان کی بجائے لکا ڈک میں خود چاہیے باہر پہن سن لو ہر کسی کی آواز بچے ہوں میرے گلے در کوئی پورز ہے ہی نہیں کہ بٹن مارا دوجے کی آواز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 ایمان تیار کیتے ہیں، اسلام دشمن قومل سارے رل کے حکومت رل کے مدرسے والے سکول والے رل کے ٹھیک ہے نو ایک باطل نو ایک تے تے قرآن نو بدلن تے کٹھے ہو گئے ہیں لیکن میں ضرور دسا کہ اے ظالم اے نہیں جانتے کہ جس شریعت دین نو بدلن واسطے اصل اتحاد کرنے نا انگریز نال یہاں لانتی یہ پتا نہیں کہ اس شریعت قرآن دے اتنے پارا کتا ہے نہ کرو او فوجہ دے بلس تسان بھی آڈر جے سارے رل کے کرو چیتی کرو تاکہ اصل بھی تے ڈیرے اجرتے چھیتی ویے تو لانتی ہو پتا کوئی نہیں پیرا کل الذکر و خبردار پلے پہ یہ سہی سمجھتا ہونا کلر کا پتر ہاں جی یہ تو رات تن جیل وگو یہ تو رات تن جیل وگو نہیں اللہ دا کڑھانے سانو سب بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے شم کیا بجھے روشن خدا کرے فانوس کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس کے جس کی کرے خسرے دی نسل وہ سن کے پتا اس دیے بجھا والے بج گئے یہ دیوا ہمیشہ ہی بلدا رہا تسان بجا کے ویو سوچو مسلمان لے قسم خدا بھی کر کے آنا چھتی آئی کھڑی ہے پر تچا لے اپنے آپ تچا لو سدکا مدینے داجدار اسلام باللہ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 مسلمانہ متحد کر گے نا سنو جسل متحد تو کرنا ہے نا کہ سارے عقیدے والوں آخو ٹھیک ہے تو تسلان نکالنا تسان کافران تو پھر جتیا پہلو بھی کھادی نے مسٹر جنا آخا جو مسٹر جناب یہ آخر سی تا ملک بھی دی بنیاد تے قائم ہویا ہے تو فوج بھی یہ ہوئی تعلیم یہ ہوئی اندی تو ہالے تک انگریزوں تو جتیاں کھا لے کہ نہیں بولو میں پوچھنا فوجر شیا بھی مردائی بابی بریلی تی فوج کیوں جتیاں کاندھی متحد ہے खले क्यों खां ने अल्लाह की मदद क्यों नहीं आदि क्यों नहीं चलो इन कर लें जिन्हें मैनु चिट लिखी है ना मैं उनके प्यो न क्डना गाला चंगिया टिका के क्डागा پھر وہ میرے اتحاد کرے میں گاڑا بھی کھی رکھاں گا وہ اتحاد بھی کی رکھے کتنے چھا کتھے اٹھے چکھان والا کدھر رہے وہ اٹھے میں اندر پیو نو دینی دنیا اگر صدیق اکبر کا نام دا پاوے اما ایشا پاپ کو گا کڈے اندھے تک اندر پیو نال اتحاد نہیں ہو سکتا ان آکھی مولی مدلی کہ چشتی پیو ابلیس ہے تو میں گا رہا تو تیرے اتحاد کری تاکہ کافر نہ رل کے لڑا گے ٹھیک ہے اگر فرض کرو انہیں چیت گھلی ہے اگر انہیں نہیں گھلی تھے انہیں باستے گھل نہیں جنہیں گھلی ہے میں انہیں باستے جانا جیڑا آنکھیں نبی دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دا خیال نماز ہے چاہوے تو نماز ٹوٹ جان دی ہے تو کھوتے کھوتے جانور کسے دا آوے تو نماز نہیں ٹوٹ دی ان دن آر جو جی میں اتحاد کران تو مسلمان رہنا۔ پھر میں تیری ماں بہن پڑھنا تو میرے پیاد کری آپ جی لوگ یہ آپ رکھو چڑا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 پھر میں گل کر اس بندے دے بارے جن چیز تو لکھوا کے آگے گلی خدا کا نا جی اچھا یار میں ایک گل کرنا ایک ہون لگا توجہ ہے یہ دسو اسمبلی دے اندر. تو کے اندر تا ملک جمہوری جمہوریت اختلاف یہ دسو بھائی تلک چ کن پارٹیاں نے سیاسی ساریاں کا اختلاف آپس ہے کہ نہیں پیپل پارٹی مجرم لیگ مخالف ایو ایک دوے دے بندے بھی مار دے رہے ہیں جمہوریت چندہ ہی اختلاف ہے ایک حکومت کرن والی کر پارٹی پارٹیاں ایک دوجہ دے ووٹاں تے قتل غارت کارت کرمبلی بہ کے لطر مارن کرسیاں چک چک مارن در جڑے دنیاوی اختلاف شیتانی ہیں تے قائم رہے جمہوریت جی اختلاف لانسی بناو کا سبق ہے سانو اختلاف اسلام کی مکا ہے اسلام دو تین چار جن آپس ہے اختلاف کرنا والے انہوں دا کراؤ مناظرہ کراؤ بحث حکومت کراے خود جیڑا ہو جائے سچا ثابت حکومت تو کر تبلیغ تے پھیلا اپنا مذہب جیڑا ہو جھوٹا ثابت حکومت آکھے پابندی ہے خبردار کتی ح حکومت ساروں تے پابندی لا ہے کہ گل نہ کرو کسے کسی خلاف تے جھوٹے تے پابندی نہیں لا سکتی پہلا فرقہ اسلام پیدا ہوا خارجیا کا خارجی مولا علی دا دور سی مولا علی سرکار نے صحابہ کرام نو بھیجیا تے کرایا مناظرہ تے تحس حضرت عبداللہ اللہ عباس نے جھوٹا ثابت جب جھوٹے ثابت ہو گئے آئے مولا چکو تلوار تیری حکومت اچھا میں لکھنے والا ایتھے بیٹھا ہوں میں چرا پھیرتا کھا میں وٹ کے کھٹ گا خنزیر دس اگر حکومت کا مطلب مقصد کہ فرقے متحد ہو مسلمان متحد ہو اتحاد ہو کافرن ہوافر جنگ کتے آ حکومت یہ کیوں آخی کڑی ہے کہ مذہب اتحاد کرو عیسائی اتحاد کریے ہندو کریے کریے تو پھر کافر ہی بن جائیے سکھ بنو سکھانتیاد ہے یا انہا گل انہا کرو تسان جب آکو گے سکھ بھی ٹھیک نے یہودی بھی اتحاد پھر ہونا نا تو آکو یہودی کافر ہے غلط ہے اتحاد ہو سکتا ہے بولو ہر مذہب والا پہلو اپنا مذہب منوا یہ ہو سکتا کہ مذہب دکراوی تو آ جا میرے برا سکھ تتہ کرے گا تینوں آخنا پینا سکھ سہی ہیں ہندو تعداد کرے گا تینوں آخنا پینا ہندو صحیح نے چوڑے تو اتحاد کرنا چوڑے صحیح نے جب سارے سی ہو گئے تو ہوں رب تینوں کی آخنا انہیں آخنا اور سارے جی سہی نے نہ صحیح نہیں ہوں تص سوچ لو فرقیا بنا رب بنا رب رسو ہوں ایک سیٹ جا سنایا جی وہ آخیا جی ہوں دعوت اتحاد دی. بس ٹھیک لے جانی اپنے استاد رلا پورے ملک کے ملا رلا یہ جواب کر لیا ٹھیک باقی رہا مسئلہ ہے کہ میں حکومت جی میں صرف شیشا وا ہوں ایک گل کرنا ایک دسو ایک بندہ کسی توا پھیرتا کے شیشا چکا اٹھ تو دول ہے ایک بندہ گوبر چوک کے گوبر کسی کے منہ ملتا ہے دجا شیشا وکھا ویخ کی بنیا پی جا دول ہے ایمان دسو دا جرم دار کیڑا نہ شیشے والا میں تیار کرتا سی گل شیشے وکھاؤ والا ہے جی شیشے وکھاؤ والا جرمدار نہیں نا چیف شیشا میں بئیمان خلاف بولنا اگر میں کافر بناون والا ہوں نا تو جی سکول سارے کافر خوش نے میرے تب خوش ہوں آج مرد مرے مڑ سمجھ لو میں سرکار اضافہ کرنا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 कोई बेकदर आारी भला होड़ो छुटया साड़ी उम्र ने भी सारी ओ भला होया लड़ने छुटया साड़ी उम्र ने भी दारी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 جتھے با پانی آہ! تو سک جانے اوتے رکھ محمد جتے با درمان اس دنیا لوکاں کولوں منگ پنا فکیر دنیا دکان کو لگ پلا فقی سچے دل کو پہ جھوٹ دل ہیرا سچے دل کو پہ झूठदार मुलही फरमंद ने नारो अखियो फरमंद ने नारो अखियो डकलो अथरू की बनता ज रोया او دکھ بندے دے مکدے نہیںک مک مویا دکھ بندے دے مکدے نہیںک مک جے مویا فرمے نے کالے والے مسافر ہوئے بگیاں پھیرا پایا کالے وال مسافر ہوئے بگیاں پھیرا پایا چھیتی کر محمد بخشا ہوں موت سنے گر محمد بخشا ہوں بہت سن آیا فرماندے نے گئی جوانی آیا بڑے با جاگ پیا سب پیڑا سب پیڑ کس کام محمد بخشا ہریڑا کس ہونی